سورہ صفات مکی صورت ہے سورت الانعام کے بعد نازل ہوئی ہے چھپن نمبر ہے نزول میں اور مصحف کی ترتیب میں سینتیس نمبر ہے سورہ یاسین کے بعد لگی ہے یہاں سے قرآن کریم کے آخری حصے کا دوسرا باب ہے پہلے باب میں بھی تین سورتیں تھیں فاتر سبا فاتر اور یاسین اب یہ دوسرا باب ہے اس میں بھی تین صافات، صاد اور زمر سورت کا ربت ما سبقہ کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر ہے ان میں سے ایک سور یاسین میں شفات قہری کی نفی ہوئی تو اس صورت میں آجیزی مستفین کی ذکر ہو رہی ہے شفاط قہری کی رت کے لیے چنی ہوئی مخلوق کی آجیزی اور تجرب یا سورہ یاسین میں توحید پر عقلی دلائل تھے تو یہاں توحید پر نقلی دلائل یا سورہ یاسین میں زجر بنکار القیامہ تو اس صورت میں آیت نمبر سولہ میں بھی زجر بے انکار القیامہ سورہ یاسین کی آیت نمبر پچہتر میں زجر ل مشرقین تھا تو اس صورت میں آیت نمبر پچیس میں فرمایا مالکم لاتنا سورہ یاسین کی آیت نمبر باون میں حسرت اہل قبور کی ذکر ہوئی تو یہاں بھی یہی حسرت بالفاظ دیگر آیت نمبر بیس میں سورہ یاسین میں عجز القواقب کا بیان تھا تو اس صورت میں عجز المستفین دوسری چونی ہوئی مخلوقات کی عاجزی سورت کا دعویٰ عجز المصطفین کا بیان سورہ مریم کی طرح صفات شاید ہیں صف باندھنے والے فرشتے صف بستہ حدیث میں آتا ہے ہماری خصوصیت ہے جو عیلت صفو فنا کا ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح بنایا گیا ہے تو صفوں کا اہتمام تراسوی یہ اس امت کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے وہ صافاتی شاید ہے صف بستہ فرشتے صف بستہ ہونے کے ساتھ فزا جراتی زجرن پس دتکارنے والے فرشتے دتکارنے کے ساتھ بعض علماء نے لکھا ہے ہم الانبیاء والرسل والعلماء یس الناس عن ولم ہی والمناکر مراد سے انبیاء اور رسولاما ہیں جو لوگوں کو دتکارتے ہیں گناہوں کی وجہ سے مناہیات اور منقرات کی وجہ سے فت علیات ذکر شاہد ہے وہ فرشتے پڑھنے والے اللہ کے حکم کا یہاں فت عالیات ذکرا پر باہر العلوم میں سمرکندی نے بہت اچھی بات لکھی بہر العلوم میں سمرکندی فرماتے ہیں کان اللہ عنخلت تو سعیدمائی اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے عذابوں کو دور کرتا ہے جب تک یہ چار آوازیں بلند ہو آسمان کی طرف اولحا آزان المعزین ان چار آوازوں میں سے چار پکاروں میں سے پہلی آواز اور ندا آزان الموعزین معزین کی آزان ہے وسانی تکبیر المجاہدین مجاہدین کی تکبیر ہے وسال سلبیت الملبین مولبین کا تلبیہ ہے ورابی و سعود سبیانی فلکیتا اور چوتھی آواز بچوں کا قرآن پڑھنا فتح ذکر اللہ کی عذاب کے عذاب کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں یہ چار آوازیں یہ سارے شواہد تھے انکم لواحد بے شک تمہارا اللہ خام ایک ہی ہے یا گانا وہ مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کا وما مابئی اور ان کا جو اس ان کے درمیان ہے وہ المشارق اور رب ہے مشرقوں والوں کا مشارق کو ذکر کر کے مغارب کو اس پہ قیاس کر دیا اب عجز القوا کہ انا زینس مغارب حزف ہے مقائے ستن زین سماعت دنیا بینک یقیناً ہم نے مزین کیا ہے آسمانی دنیا کو بینتوا کے ستاروں کی زینت کے ساتھ وہ حفظم بن کلی مارد اور حفاظت کے لیے ہر ایک شیطان سرکش سے لا یسم معاون یہ لوگ کان نہیں رکھ سکتے یہ جنات شیاتین اللمل اعلی بلند جماعت کی طرف ویوخفون من کلی جانب اور یہ مارے جاتے ہیں ہر طرف سے بو فرماتے ہیں مفول مطلق ہے من غیر لفظی ہی اسلحو یقیفو قذفا یا منصوب ہے بنا بر یا مفول ہے فعل محذوفا کا دشیرو نہ مارے جاتے ہیں مارنے کے ساتھ دحورا والم آزابوں واسب ان کے لیے ہے عذاب واسبن اے علامن من خطف تھا فاطبہ شہاب ساقب مگر وہ جو ایک خطف الخطہ تھا کہ جی ٹونگو وہی ٹونگا نور پسیشی دپسی شولہ دپس زلید ان کی خطف الخطف یعنی چھپ کے چپ کے جا کے فرشتوں کی بات سننے کی کوشش کرے تو فرشتہ اسے شہاب شہاب ساقب کے ذریعے مارتا ہے مگر جو اچک لایا چھپ سے جھپ سے شاہ صاحب نے کہا جو اچک لایا جھپ سے یعنی چھپ کے جا کے ایک بات کو سن لیا جلدی سے اصل میں خطف کہتے ہیں مرخ کے دانے چگنے کو علامن خطف الخا فاتباہ شہابن ساقب مگر جو چک لایا جھپ سے تو پیچھے لگ جاتا ہے لگا اس کے شہاب ساقب فستف تہم اہم اشد خلقن من خلقنا یہ زجر ہے تو پوچھ لیجئے ان سے آیا یہ سخت ہے پیدائش میں یا وہ مخلوق جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ان نہ خلق نہ یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے ان کو مٹی سے لازب جو چپکتے سے لازب لاڑجن خٹینا جب کیچڑ کو بہت زیادہ گوندا جائے تو اس میں سے ایک چپکنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے سلیخ پیداش بل عجب تسخرون بلکہ تو تعجب کرتا ہے ان کے انکار پر اور یہ مسخرے کرتے ہیں ویدا ذک کر یسکرون اور جب ان کو نصیحت کی جائے تو یہ نصیحت کو قبول نہیں کرتے اور جب دیکھ لے ایک معجزہ یس تو اس کے ساتھ مسخرے کرتے ہیں وہ قالوری ہی کہتے ہیں انہاد اللہ سے حرم مبین نہیں ہے یہ مگر جادو ظاہر اعزا متنا و کنہ و رابامن آیا جب ہم مر جائیں اور ہو جائیں ہم مٹی اور ہڈیاں ائنا لمبعوسون یہ زجر بنکار القیامہ تھا تو آیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اوابل الاولون یا ہمارے آبا پہلے والے قال قل نعم کہہ دیجیے ہاں اٹھائے جاؤ گے وان تم داخر اور تم ہوگے آج ازرون فعین زجرت واحدہ یقینا یہ ایک, ایک ہی زجرا ہوگا زجرا فعین نما ہی عز واحدہ پس یقینا یہ ایک جھڑکی ہوگی جھڑک بئی یا جھڑکی ہوگی ایک فائدہ ہم یورون تو اچانک یہ لوگ دیکھنے والے ہوں گے وہ قالو یا ویل حاد یوم الدین اور کہتے ہیں یہ ہائے رکاوے ارمان ہے ہمارے لیے یہ تو دن ہے قیامت کا یا وہ لنا خرابی ہمارے لیے یہ تو دن ہے قیامت کا ہا یوم الفصل اللہ کن تم بھی تو یہ ہے فیصلے اور جدائی کا دن وہ کہ تم تھے اس پہ تقزیب کرنے والے شرالدین ظلم کہا جائے گا اٹھا لو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا واضوا اٹھائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا اور آزواج اور ان کے جوڑوں کو ہم مثلوں کو وما کانو اور ان کو کہ تھے یہ ان کی عبادت کرنے والے ان کے حکم سے یعنی پیران زلالت پیران باطلا مندون اللہ اللہ کے سوا فہدوہم ہوں اے قدم تو آگے لے جاؤ ان کو راستہ بتا دو ان کو الجحیم جہنم کی راہ کی طرف وقیف کہا جائے گا کھڑے کر دو ان کو ان نہ یقینا ان سے پوچھا جائے گا مالکم لا تناسر تو کیا ہو گیا تمہارے لیے کہ تم امداد نہیں کرتے ایک دوسرے کی یا لا تناسر تم لوگ انتقام نہیں لیتے اب ابنفی شفاعت قہری کی بل هم اليوم مستسلمين بلکہ یہ لوگ آج کے دن مستسلیمون گردن رکھنے والے ہوں گے واقب على بعض هم على بعض اور سامنے ہو جائیں گے بعض ان کے باڑوں پر ایک دوسرے سے پوچھنے والے قالوا انکم کنتم تاتوننا عن اليمين تو کہیں گے یہ یقینا تھے تم تاتوننا تسدوننا عن التوحيد تم آتے تھے ہمارے پاس انل یمین یمین دائیں طرف سے مجاہد مانا کرتے ہیں اور بند کرتے تھے منع کرتے تھے یا یمین دائیں ہاتھ میں زور بائیں ہاتھ سے زیادہ ہوتا ہے تو مراد زور ہے کہ ہے یہ زور سے آتے تھے تم ہمارے پاس بہت زور و شور کے ساتھ یا دائیں طرف سے دائیں طرف مراد نیکی <coughs> یا دائیں طرف جیب بھی ہوتی ہے تو جیب کی طرف سے یعنی آپ ہماری جیب میں حصہ دار تھے یا یمین بمانے قسم آتے تھے, تھے آپ ہمارے طرف قسموں کے ساتھ جو قسمیں آپ کھائے کرتے تھے کالو بللم کہیں گے یہ بلکہ تم خود نہیں تھے مومن ایمان لانے والے وما کان علا کم علیہ و مکان سلطان اور نہیں ہے ہمارے لیے نہیں تھا ہمارے لیے تم پر کوئی دلیل اور زور اور غلبہ سلطان بلکن تم قوم تعین بلکہ تھے تم قوم سرکش خود ہی ایک سرکش قوم تھے یہ وقف کھڑے کر دو ان, ان سے پوچھا جائے گا وہ کیا پوچھا جائے گا ترمیزی شریف میں حدیث ہے ابھی برزت الاسلامی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قدمہ فی مان فقہ قاضی مظہری نے بھی یہ روایت ذکر کی ہے کھلے سرات سے ایک آدمی کا قدم ہل نہیں سکے گا یہاں تک کہ سلو چار باتیں ان سے پوچھی جائیں اور یہ چار سوالات کے جوابات دے گا ایک عمر کے بارے میں کہ یہ عمر کس میں سائے کی تھی دوسرا ان جسدی و فی روایتی عن شباب ہی فی بدن کے بارے میں اور جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ جوانی کس میں گزاری تھی کس عمل میں وہ آن ما ہی ماہی علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ علم پہ کتنا عمل کیا تھا اور وہ ان مالی ہی میں فیمان فق ہوں مال کے بارے میں دو سوالات ہوں گے کہاں سے کمایا تھا تو کہاں اس کو لگایا تھا یہ سوالات اور مستمون ابن عباس فرماتے خاصیون آجز فحقلبینہ تو لگ گیا تم خود تھے قوم سرکش تو لگ گیا ہم پہ حکم ہمارے رب کا عذاب کا یقینا ہم سب چکھنے والے ہیں اس عذاب کے فاغ ہم نے تم کو گمراہ کیا تھا اے داؤت حکم ارلغوایا ہم نے دعوت دی تھی تم لوگوں کو سرکشی اور گمراہی کی طرف اننا کننا گاوین یقیناً ہم تھے خود سرکش سرکشن فی الدا بھی مشترکن تو یہ لوگ آج کے دن عذاب میں ہوں گے مشترک مخت... مشت... انا کزالی کنف علو بل یقیناً ہم اسی طرح کام کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ اِنَّهُمْ کَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ يَسْتَقْبِرُونَ یقیناً تھے یہ کہ جب بھی کہا جاتا تھا ان کو نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک اللہ تو یہ خود کو بڑا جانتے تھے یستقبیرون تکبر کرتے تھے یقولونہ کہتے تھے اَئِنَّا لَتَارِكُوا عَلِهَتِنَا یہ علت تھی عذاب کی اور کہتے تھے یہ آیا ہم چھوڑنے والے ہیں یہ زجر بے انکار رسالت آیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے کو لشاعر مجنون ایک شاعر اور مجنون کی بات کی وجہ سے بل بلجا بالحقی ودقل المرسلین بلکہ یہ نبی آیا ہے ان کے پاس حق کے ساتھ اور تصدیق کرتا ہے مرسلین کی انبیاء کرام کی انکم کم العذاب العلیم یقیناً تم سب خامخا چکنے والے ہو عذاب دردناک کا حل تجزون ما تعملون تمہیں بدلہ نہیں دیا جاتا مگر اس کا جو تھے تم عمل کرنے والے مگر اس کا جو تھے تم جس کا تھے تم عمل کرنے والے اللہ عباد اللہ المخلصین یہ استثناء ہے مستثنا منقطع ہے اللہ بمانے لیکن جدا متدع اور خبر ہے اور یہ بشارت ہے لیکن اللہ کے بندے خاص کیے گئے الا کلہم رسق معلوم یہ لوگ ان کے لیے رزق معلوم فوا کی ہو یہ بدل ہے رزق سے وہ رزق معلوم پھل ہوں گے وہ مکرمون اور یہ لوگ عزت من کر دیے جائیں گے فی جن تن نعمتوں والی جنتوں میں سرور متقابلین تختوں پہ بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے یوتاف علیہ پھرائے جائیں گے ان پر کاسے شراب کے بیضا سفید لذت ال جو اچھا لذت دینے والا ہوگا پینے والوں کو کاس الینا الملو وہ بھرے ہوئے بھرے ہوئے برتن کاس اور آیت نمبر سینتیس میں جو گزر گیا بل جا بالحق اے حوت توحید و زاد المسیر میں ابن جوزی نے ذکر کیا ہے حوت توحید و یہ توحید کا مسئلہ اور قرآن حق سے مراد لافیہ غول نہ ہوگی اس میں سر دردی غول سردردی سر کا درد نہیں ہوگا ولاحمانہ یونظفون اور نہ ہی یہ اس سے بدخواہ ہوں گے یونظفون الٹی ان کو نہیں آئے گی آئندہ اور ان کے پاس ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی قاسرات الترف اس میں فائل ہے یا مفعول کے معنی پہ ہے قاسرات الترف بمانے مقصورات الترف بن کرنے والی نظروں کی خاوندوں کی نظروں کی اپنے اوپر یا بند کرنے والی اپنی نظروں کا خاوندوں پر یہ حیاناک عورت کی نشانی ہے یعنی یہ کہنا حیاناک ہونے سے ہے کہ یہ صرف اپنے خاونوں کی طرف دیکھیں گی کسی اور کی طرف نہیں دیکھیں گی یا زینت سے کہنایا ہے حسن و جمال سے کہنایا ہے اتنی حسین ہوں گی کہ ان کے خاوند اور شوہر صرف ان کی طرف دیکھیں گے کسی اور کی طرف نہیں دیکھیں گے تاثرات الطرف طرف ان کے پاس ہوں گی تاثرات الطرف طرف یا بڑی بڑی آنکھوں والی اگ دو اگ دو غوٹ بڑوں والا یہ پلکیں پل کے بڑی بڑی پلکوں والی ہوں گی عین بڑی بڑی آنکھوں والی حسن آنکھوں کا مراد ہے کام مکنون گویا کہ یہ انڈے ہیں صدف کیے گئے مکنون صاف ستھرے اس طرح ہوں گی صاف ستری آپ کہو گے جو گویا کہ یہ انڈے ہیں مقنون صاف کیے گئے بَيْذُم مکنون یہ انڈے ہیں چھپے دھرے چھپے دھرے مقنون فَاقْبَلَ بَعْدُهُمَ عَلَىٰ بَعْدِيَتَ سَالُونَ تو سامنے ہو جائیں گے بعض ان کے بعضوں کے ایک دوسرے سے پوچھنے والے ہوں گے قَالَ قَائِلُم مِّنْهُم اِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ کہے گئے کہنے والا ان میں سے یقینا تھا میرے لیے ایک دوست قرین مقابل وہ میرا مقابل تھا دوست یقولو کا کرتا تھا انک ل من المصدیقین ایا ہے تو سچوں میں سے تو جو مسئلہ بیان کر رہا ہے یہ سچ ہے ایذ متنا وکنا تراب و عظام ایا جب ہم مر جائے اور اور ہو جائے ہم مٹی اور ہڈیا لمدینون تو آیا ہم پھر واپس کیے جائیں گے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے وہ کہا کرتا تھا قال حلن تم متعل تو کہے گا یہ آیا ہو تم خبردار اس سے فتلعا فی سوائل فرآل تو خبردار ہو جائے گا اس سے تو دیکھ لے گا اس کو اس کرین کو مقابل کو جہنم کے درمیان میں ان تلّہ تلتر دین تو یہ جنتی اسے کہے گا قسم اللہ کی یقینا قریب تھے تو کہ مجھے بھی ہلاک کر دیتے ولا نعمت لکنت من المحضرین اگر نہ ہوتی نعمت میرے رب کی تو خام خام میں بھی ہوتا حاضر شدوں میں سے عذاب میں افمان تین اور کہتے تھے تم آیا نہیں ہے ہم مرنے والے مگر موت ہماری پہلی والی بس ایک موت ہے اس کے بعد کچھ نہیں قصہ خلاص ومان اخنوبی معدبین اور نہیں ہے ہم عذاب دیے گئے میں سے ہمیں عذاب کون دے گا ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں اندا لہول فوز العظیم یقیناً یہ یہی ہے کامیابی بہت بڑی لمت لہذا فلیمل عامل اسی جنت کی نعمتوں کے مثل اسی درجے کے مثل فلیم عمل عمل کرے عمل کرنے والے ایک شخص نے خواب دیکھا سفیان سوری جنت میں اڑ رہے ہیں اور جنت کی درختوں کی ٹہنیوں پر کبھی ایک پر کبھی دوسرے پر بیٹھ کر یہ آیت پڑھ رہے ہیں لی هادا فلی عام علی عاملون اسی مقام کی طرح کے لیے عمل کرے چاہیے کہ عمل کرے عمل کرنے والے آئیے بہتر ہے مہمان نوازی کے اعتبار سے ہم شجرت یا وہ درخت ضکوم کا انا جالنا ہے فتنا تل ہم نے ٹھہرایا ہے یہ زقوم کا پودا فتنہ ظالموں کے لیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ترمیزی شریف کی مظہری نے ذکر کی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لو ان قطر فقی فمین اگر اس زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں گر جائے تو ساری دنیا کی زندگی اجیر بن جائے گی اتنی بدبو اور تعفن ہے تو جب ایک قطرے سے ساری دنیا والوں کی معاش میں فساد آتا ہے تو کیا حال ہوگا اس کا جو اس زقوم کو کھانے والا ہوگا انا شجرت شجرتن یقیناً ایک شجارتن یقینا درخت ہے تخرج اصل الجحیم جو نکلتا ہے جہنم کی بنیاد سے اصل الجحیم یہ ایک درخت ہے کہ نکلتا ہے فی اصل جہیم جہنم کی جڑ میں اصل تل روحا کا نہو اس کے گونچے گویا کے یہ سر ہے شیاتی کے شیطان کے سر تو کسی نے دیکھے نہیں لیکن یہ کنایا ہے قبہ میں بہت قبیح ہیں تو کہے گا شیطانوں کے سر ہے فانہم لا یکلون منها فمالون بہن البطون تو یقینا یہ لوگ خامخا کھانے والے ہیں اس سے تو بھرنے والے ہیں اس سے اپنے پیٹوں کو ثم ان لهم علیها شلوبم من حمیم پر یقینا ان کے لیے اس کے اوپر خامخا پینا ہوگا گرم پانی کا حمیم وہ جہنم کی آگ پہ گرم کیا گیا جہنمیوں کے زخموں سے نکلا ہوا خون اور پی سما انَرجم الجعیم <الجحیم> پھر یقیناً واپس ان کی خامخہ جہنم کی طرف ہے انََ الف آبا یقیناً <ضاللين> انہوں نے پایا تھا اپنے آبا کو بمراہ فہم اللہ تاریم یحراً تو یہ ہیں ان کے طریقوں پر یحراون بگائے جانے والے وَلَقَدْ اللہ قَبْلَهُمْ اکثر اللہ <الْأَوَّلِين> ایک ہر آ تھا بے اختیار بھاگنے کو کہتے ہیں ایک سرا سرا اختیار سے بھاگنے کو کہتے ہیں یوہ یہ بے اختیار بھگائے جانے والے تھے ولاقم اکثر القینا گمراہ ہوئے تھے ان سے پہلے اکثر پہلے والوں میں سے ولاقدر سلنافی ہم منظرین اور یقیناً بھیجا تھا ہم نے ان میں ڈرانے والوں کو انبیاء اور ان کے و تو دیکھئے کیسا تھا انجام منظرین کا ڈرائے ہوئوں کا اللہ عباد اللہ المخلصین مگر بند اللہ کے خاص کیے گئے وَلَقَدْنَا دَانَا نُوحٍ فَلَنِعْمَ الْمُجِبُونَ اور یقیناً فریاد کیتی ہم کو نوح علیہ السلام نے تو کیا خوب قبول کرنے والے ہیں ہم نجات دی ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے آہل کو من الكرب العظیم بڑی مصیبت سے وہ جال نا ضروری تو ہم الباقین دیا ہم نے ان کی اولاد کو ان کو باقی و ترک نہ علیہ فلاخرین اور چھوڑ دیا تھا ہم نے نوح علیہ السلام پر یہ بات اور فیصلہ پیچھے والوں میں سلام العلی نوح فلاء علم سلام ہو نوح علیہ السلام پر مخلوقات میں ان نا قدالی کا یقینا ہم اسی طرح بدلا دیتے ہیں نیک کو یقیناً یہ نو علیہ السلام ہمارے بندوں مومنوں میں سے پھر غرق کر دیا ہم نے اوروں کو آخری آتی ہی ابراہیم اور یقیناً ان کے کرام کے گروہ میں سے تھے خامخہ ابراہیم علیہ السلام ان میں سے ابراہیم بھی تھے من آتی شی شیعت آبے کو کہتے ہیں تاب آہو ف فی تسلبی فینساب رات المقبین ابن عباس نے معنی کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین پہ مضبوطی میں ان کے تابے تھے دوسرے انبیاء کرام کے اور مقزبین جو تقزیب کرتے تھے ان کی تغذیب کے وقت صبر کرنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام بھی اس جا رب بہو بیکل سلیم جب آئے تھے اپنے رب کے پاس اپنے رب کی طرف بےقل سلیم سلیم دل لے کر قلب سلیم رو گزڑ سلامت دل لے کے آئے تھے سلامت دل اس قال علی ابھی جب فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو آذر کو یہ دل کی صفائی کی نشانی ہے کہ حق بیان کرنا ہے باپ کو بھی قوم کو بھی بادشاہ کو بھی جب فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم کو ماذا تعبدون کس کی عبادت کرتے ہو تم اعفقاً آلیہتاً دون اللہ توریدون آیات جھوٹ کے خدا بغیر اللہ کے تم چاہتے ہو اللہ کے سوا یہ جھوٹ کے آلیہ تم پکڑتے ہو اور بناتے ہو فما ظنکم برب العالمین تو کیا ہے گمان تمہارا مخلوقات کے رب کے بارے میں فنظر نظرتاً فی النجوم تو سوچ کیا سوچ ابراہیم علیہ السلام نے فر نجوم قطعات الکلام کو کہتے ہیں ان کی باتوں میں یا نجوم ان کے علیہ باطلہ کیونکہ یہ نجوم پرست تھے یہ قوم تو دیکھا دیکھنا ابراہیم علیہ السلام نے فن نجوم ان کی ان کے علیہ کی طرف یا ستاروں کو دیکھا یعنی وقت دیکھا کہ یہ وقت مناسب ہے کہ نہیں ہے کیونکہ بیان کے لیے وقت مناسب کا انتخاب کرنا بھی ضروری ہے حکمت اسی کو کہتے ہیں صحیح وقت پر صحیح بات صحیح طریقے سے کرنا تو ستاروں کی طرف وقت کی معلومات کے لیے دیکھا یا ستارے مراد آلہ بات یا ستارے مراد قطعات الکلام فقال تو فرمائے انی سقیم یقینا میں درد مند ہوں سقیم بیمار ہوں تو قوم کے شر کی وجہ سے خفا تھے نالا تھے فتو وہ انی سقیم یہ جھوٹ نہیں ہے توریہ ہے تو پھر گئے یہ لوگ آن ہوں ابراہیم علیہ السلام سے مدبرین پیٹ پھیرنے والے فراغیم تو پھر گئے ابراہیم علیہ السلام ان کے علیہ کی طرف فقالما اللہ تا و تم لوگ کھاتے نہیں ہو کچھ یہ خطاب ہے بتوں کو لقیر اور اسے یہ معلوم ہو گیا کہ ہر کلام اس لیے نہیں ہوتا کہ مخاطب کو سنایا جائے کیونکہ بت تو سنتے نہیں اگرچہ خلیل اللہ نے ان کے ساتھ کلام کیا میت اور مردے سنتے نہیں نبی علیہ السلام نے ان سے کلام کیا تھا واہ تم نہیں کھاتے ہو مالا کملہ تنتیکون خطاب مستلزم لما نہیں ہے بلکہ یہ تحقمن ہے کیا ہے تمہارے لیے کہ تم باتیں نہیں کر سکتے ہو فراغ علیہ فراغ علیہم تو واپس پھر گئے ان پر بالیمین مارنے کے ساتھ مضبوط مضبوط مضبوط مارا فاق بلو یزفون تو یہ لوگ سامنے آ گئے ابراہیم علیہ السلام کے یزفون اپنی ایڑیاں مارتے ہوئے ایسے اڑیا مارتے ہوئے تکبر کے ساتھ تیز تیز قدم لیتے ہوئے آئے یا یزفون دوڑ کر گھبراتے ہوئے آئے یہ قوم کہ ہمارے خداوں کو کس نے توڑ دیا ابراہیم کے پاس اس لیے آئے اس طریقے سے آئے کالا ما تنحیتون تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا آیا تم عبادت کرتے ہو ان کی جن کو تم خودی بناتے ہو تنحیتون تراشتے ہو تم خلق کم وما تعملون اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو اور اس کو بھی جو تم عمل کرتے ہو کالبن تو انہوں نے کہا بنا دو ابراہیم علیہ السلام کے لیے کابادی فالکل تو گرا دو اس کو آگ میں فاراد بھی قیدن تو ارادہ کیا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تدبیر کا فجال نہ ہو ملسفلین تو ٹھہرا دیا ہم نے ان کو زلیل وقال اني ذاهب الى ربي سيا دين تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف جلدی ہے کہ مجھے راہ دکھائے گا اني ذاهب الى ربي الى موازع ديني ربي امام رازي مانا کرتے ہیں اپنے رب کے دین کی جگہ کی طرف جانے والا ہوں اور پھر لکھتے ہیں ودلت هذه الايه على ان الموازع التي تكسر فيه عاد اکسر فیہ العدا و تجب مهاجرته ایت اس بات پہ دلیل ہے کہ وہ جگہ جہاں دشمن زیادہ ہو جائیں وہاں سے ہجرت واجب ہے وہاں سے ہجرت واجب ہے اور رب حبلی لی من الصالحین اے میرے رب بخش دے مجھے ان نیکوں کاروں میں سے فبشرناه بغلام حلیم تو خوشخبری دے دی ہم نے ان کو ایک لڑکے بردبارد پر فلمہ ما بلغمہ حسائیہ جب پہنچ گیا یہ بیٹا ان کا ان کے ساتھ دوڑ دوب تک اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے یہ بچے کی بہت ہی محبت والی عمر ہوتی ہے سے چھوٹا ہو تو بھی اتنی محبت نہیں ہوتی بڑا ہو جائے تو بھی اتنی محبت نہیں ہوتی یہ نہایت محبت کے عروج کا زمانہ ہے۔ فال <سؤال> ابو نہیں انی ارا نام تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے میرے بیٹے یقیناً میں دیکھتا ہوں خواب میں انی ازبحکا کی یقیناً میں ذبح کرتا ہوں تم کو انبیاء کی خواب وہی ہے کنوز الحقائق میں مناوی نے لکھا ہے صفحہ 134 پر تو انبیاء کی وحی تبرانی نے بھی حدیث ذکر کی ہے ترمیزی نے بھی حدیث ذکر کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے ابواب میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے ذکر کیا ہے کہ رویا انبیاء کی خوابیں وہ وہی ہوا کرتی ہیں اگر یہ خواب آج کسی نے دیکھی اس زمانے میں کہ میں بیٹے کو ذبح کرتا ہوں اور اس نے بیٹے کو ذبح کر دیا تو یہ قاتل ہے اس نے گنا کیا یہ خصوصیت تھی ابراہیم علیہ السلام کی یقیناً میں دیکھتا ہوں فلمانہ میں خواب میں کہ میں ذبح کرتا ہوں تجھ کو فن ما جاتا تو دیکھو کیا رائے ہے تیری کالیاب عمر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے بابا جی کیجئے وہ جو آپ کو حکم کیا جاتا ہے ستجیدونی دنی ان شاء اللہ جلدی ہے کہ گے آپ مجھے اگر چاہا اللہ نے من الصابرین صبر کرنے والوں میں سے میں صبر کروں گا بابا جان اسلامہ جب دونوں نے گردن رکھ دی اللہ کے حکم کے سامنے وط للجبین اور اونھے منہ اون منہ اسماعیل علیہ السلام کو گرایا کیونکہ سیدھے پڑے ہوتے تو چہرے کی طرف نظر جاتی اور چہرے کو دیکھتے چھری چلانے میں کہیں کوتائی نہ ہو جائے تو اونھے منہ ماتھے کے بل پچھاڑ دیا نا دینا ہوا ابراہیم اور علماء نے یہ نقشہ ذکر کیا ہے آنکھیں بند کر دی آنکھوں پہ پٹی لگا دی اسماعیل علیہ السلام کی اور اوندھے منہ گرا کر یہ ناسیا سے ماتھے کے بالوں سے پکڑ کے اس طرح ان کی گردن کو اٹھایا اور اپنے پاؤں کو موڑ کے اور توڑ کے ان کی کمر کے اوپر رکھا اور ان کے سر کو اٹھا کے نیچے کی طرف سے چھرری پھیرے ہیں گردن پر وَنَا دَيْنَا هُوَنیَا اِبْرَاہِيمِ تو ہم نے آواز دین کو اے ابراہیم قد صدقت الرؤیہ یقیناً سچ کر دیا اپنے خواب اللہ کے حکم کو پورا کر دیا یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوں کاروں کو ان هَذَا لَهُوَ الْبَلَعُ الْمُبِينِ یقیناً یہ خامخہ امتحان تھا ظاہر وَفَدَيْنَاهُ بِالزِّبْحٍ عَظِيمٍ امام مدارک نے, نصفی حنفی نے یہاں ذکر کیا وروی الله اکبر اللہ اکبر قال لا الا اللہ اکبر فقال اللہ اکبر جب لٹایا اور ذبح کرنا چاہا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد تو یہی اب کے وقت سنت ہے یہ دعا پڑھنا یہ ان تینوں کا کلام تھا وہ عظیم اور فدیہ کر دیا ہم نے اس سے بڑی قربانی کو فدی فدا کا فیل کے بعد اگر باہو۔ ہو تو مانا با کے مدخول سے قربان کرنا فدا کے مفعول سے با کے مدخول کو قربان کرنا فدا کے مفعول سے تو ہم نے فدیہ کر دیا اسماعیل علیہ السلام سے بڑی قربانی کو جنت سے دمبا آ گیا اور وہ ذبح ہو گیا اسماعیل علیہ السلام بچ کے وہ ترک نہ علیہ اور چھوڑ دیا تھا ہم نے ان پر بیان پیچھے والوں میں کہ سلام ہو ابراہیم پر اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکو کو یقیناً یہ ہمارے بندو مومنوں میں سے تھے اور خوشخبری دی ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کے ساتھ معلوم ہوا ذبی اللہ اسماعیل تھے کیونکہ اس واقعے کے بعد خوشخبری اسحاق کی ملی نبی امین یہ نبی تھے نیکو کاروں میں سے کامل فصل تھے وبارکنک اور برکتیں ڈالی تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر, و اسحاق علیہ السلام پر و من اور ان کی اولاد میں سے محسن باز کو کار تھے وہ ظالم الفسی ہی مبین اور بعض ظالم تھے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے ظاہر اب چوتھو اور پانچویں نبی کی آجیزی ذکر ہو رہی ہے موسا اور ہارون علیہ مسلوات و وال قد من علی موسا و ہارون یقینا احسان کیا تھا ہم نے موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر ونجینا ہما و قوما ہما من الخر بالعظیم اور نجات دی تھی ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی آزمائش سے کرب مصیبت و نَرنا ہم نے امداد کی تھی ان کی ہم الغالبین تو تھے یہی غالب واط ناحم المستبین اور دی تھی ہم نے ان دونوں کو کتاب المستبین واضح وحادم المستقیم اور ہدایت دی تھی ہم نے ان دونوں کو سیدھی راہ پر و ترک اور چھوڑ دیا تھا ہم نے ان دونوں پر بعد والے میں آنے والوں میں یہ بات چھوڑ دی تھی یعنی بعد آنے والے لوگ ان کے بارے میں کہتے تھے سلام العلا موسا و ہارون سلام ہو موسا اور ہارون پر انا کزالی کا نزل محسنین یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیک کاروں کو یقینا یہ دونوں تھے ہمارے بندوں میں سے مومنوں میں سے الیا اللہ سلم من المرسلین اور یقیناً علیہ السلام خامخواہ بھیجے میں سے تھے اس قالعلی قومی جب فرمایا علیہ السلام نے اپنی قوم سے وہ تم نہیں ڈرتے اللہ سے اتدعون بعل ايا تم پکارتے ہو بال کو بال کا بت تھا الہ جس کے 400 من جوور تھے یہ عورت کی شکل کا تھا 24 گز لمبا تھا ایا تم پکارتے ہو بال کو اور چھوڑتے ہو احسن الخالقین اچھے پیدا کرنے والے کو وہ اللہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آبا پہلے والوں آب کا بھی رب ہے فکذبوه تو انہوں نے جھٹلا دیا الیاس علیہ السلام کو تو یقینا یہ لوگ لمحذرون خامخا حاضر ہو گئے حاضر ہونے والے تھے عذاب میں الا عباد اللہ المخلصین مگر اللہ کے بندے خاص کیے گئے وہ بچ گئے انہوں نے نہیں جھٹلایا الیاس علیہ السلام کو وترکنا علیہ فی الاخرین اور چھوڑ دیا ہم نے الیاس علیہ السلام پر یہ بیان پیچھے بعد والے میں آنے والے لوگوں میں سلام علی الیاسین کے سلام ہو الیاس والوں پر ان کذالک کزالی کا یقینا ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیک کاروں کو یقینا یہ تھے ہمارے بندوں مومنوں میں سے وہ نلو تلمن المرسلین اور یقیناً لوت علیہ السلام خام بھیجے ہوں میں سے تھے عزنت جینا ہوا اجمائن جب نجات دی تھی ہم نے لوت علیہ السلام کو ان کی آہل کو اجمعین سب کو اللہ فلغابرین مگر وہ بڑیا لوت علیہ السلام کی بی بی فلغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے تھی عذاب میں غابرین جمع مذکر تقریباً ذکر کیا غابرات مونس نہیں کا مذکر کو مونس پہ غلبہ دیا سم مرنخرین پھر ہلاک کر دیا ہم نے اوروں کو مرنا مسبقین اور یقیناً تم خواہ پھرتے ہو ان پر سبا کے وقت صبح کے وقت جب جایا کرتے تھے تو صبح سویرے ان کے علاقے سے ہو کے جاتے تھے اور جب واپس آتے تھے قافل تجارت کے تو رات کے وقت صدوم کے علاقے سے گزرتے تھے وہ بل لے اور رات کے وقت افلا تاکہ تم عقل نہیں ہے وہیں نیون السلم سلیم اور یقیناً یونس علیہ السلام خام اخواب بیجے میں سے تھے اذ آبقا از بلا اذن مولا جب جبکہ گئے تھے اللہ کی اجازت کے بغیر فلکل مشرون یہ نہیں کہ بھاگے تھے نبی کی شان کے مطابق ترجمہ کر کیا کرو جب گئے تھے بلا عزن مولا ال الفلکل مشرون اس کشتی کی طرف جو بھری ہوئی تھی فسا تو انہوں نے قرآن نکالا فقانہ من المد تو تھے یونس علیہ السلام قرآن نکلنے والوں میں سے ان کا نام نکلا فل تقاحم تو نگل لیا ان کو مچھلی نے اور یہ ملیم بھرے ہوئے تھے ندامت سے ندامت سے بھرے ہوئے تھے فلولا ان کا نمین المبین اور ملیم اور وہ الاللہانہ کھایا تھا مچھلی نے اور وہ مولیم بس بھرے ہوئے تھے ندامت سے اگر نہ ہوتی نسل سلام من المسبحین اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے موحدین میں سے بس فی بطنی الہ یوم یبعصون تو خامخاہ یہ وقت گزارتے اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک فنبزناہ بالعرائی وهو سقیم تو گرا دیا ہم نے ان کو کنارے پر اور یہ تھے بیمار بیمار تھے کچا ہو گیا تھا ان کا بدر چالیس دن مشری کے پیٹ میں رہے اور اگا دیا ہم نون پر ایک درخت ایک پودا میتی کدو کا کدو کے پودے کے پتے جو ہوتے ہیں وہ بڑے چوڑے ہوتے ہیں تو سایہ ان کا ٹھنڈا ہوتا ہے اور دوسرا کدو کے پودے کے اوپر مکھی نہیں بیٹھتی تو چونکہ ان کا بدن کچا ہو گیا تھا تو مکھی زرناک تھی ور صلاح میات الفن او یزیدون بھیجا تھا ہم نے ان کو ایک لاکھ لوگوں کی طرف یا اس سے بھی زیادہ او بمانے بل یا واو کے معنی میں اور یا او شک کے لیے ہے لیکن یہ شک ناظر کا ہے اللہ کا نہیں ہے دیکھنے والا کہے گا ایک لاکھ ہے یا لاکھ سے کچھ زیادہ ہے تو ایمان لے مان وہ ہے وہ فمت فائدہ دے دیا ہم نے ان کو ایک وقت تک اب عجز ملائکہ کا اور زجر مشرقین بالملائکہ کو فسفتی علی بھی کل بنا تو پوچھو ان سے آیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں یا پیدا کیا ہے ہم نے فرشتوں کو اناسن لڑکیاں وہ ہم شاہدون اور یہ تھے موجود اس وقت جب کیونکہ پیدا ہونے کے وقت پتہ چلتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے تو یہ موجود تھے جب میں نے فرشتوں کو پیدا کیا اللہ انََََََََََ یقولون خبردار یقینا یہ لوگ اپنے جھوٹ سے بولتے ہیں ولد اللہ ہی وہ عف کیا ہے کہ پکڑا ہے اللہ نے نائب کو ولد اللہ کا اور یقینا یہ لوگ خامخا جھوٹے ہیں آیت ہے اللہ نے بیٹیوں کو بیٹوں پر مال حکم کیا ہو گیا تمہیں کی فتح کس طرح برے فیصلے کرتے ہو تم افلا و تم نصیحت قبول نہیں کرتے امل لکم سلطان ام مبین یا تمہارے لیے کوئی دلیل ظاہر دلیل نقلی فاتو بھی کتاب نہیں کہا کیونکہ دلیل تو وہی مقبول ہوگی جو کتاب سے ہوگی تو لے اپنی دلیل کتاب سے آؤ تم اپنی کتاب اگر ہو تم سچے جنت نہ صبا یہ عاجزی جنات کی اور مشرقین بالجن پر رد ہے اور ٹھہرایا ہے انہوں نے اللہ کے درمیان اور جنات کے درمیان نہ صب رشتے داری والا قد عالمت جنت ان اور یقیناً جانتے ہیں جنات کی یقیناً یہ لوگ خامخواہ حاضر کیے جائیں گے عذاب میں پاک ہے اللہ اس سے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں اللہ اللہ بندے اللہ کے خاص کیے گئے چنے ہوئے فہر وما تاب پس یقیناً تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ماں تم علیہ ہی بفاطین نہیں ہو تم اللہ کو کمزور کرنے والے یا نہیں ہو تم مخلوق کو گمراہ کرنے والے فتنے میں مبتلا کرنے والے اللہ من مگر اس کو گمراہ کرو گے ہوا سال الجحیم جو داخل ہونے والا ہے جہنم میں و ما من الا له مقام معلوم اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی مگر ہر کسی کے لئے مقام ہے معلوم ہر کسی کا اپنا ٹھکانہ ہے جنت اور جہنم و اننا لنحن الصافون یہ پھر تیسری دفعہ عاجزی ملائکہ کی اور یقینا ہم خامخوا صف بندی کرنے والے ہیں صف صف مسلم شریف کی روایت ہے جابر ابن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کا صفوف الملائکہ تم صف بندی نہیں کرتے جیسے کہ صف صفو ملائے کا کی فرشتوں کی صفے امدار رب اپنے رب کے ہاں ہیں قلنا وکیف تصف الملائکہ کا تو امداربیم تو ہم نے عارض کیا یہ اللہ کے کی حبیب کیسے صف صف بناتے ہیں فرشتے اپنے رب کے یہاں کالا صفوف المقد متقمہ صف ملائے کا پہلی صفوں کو پورا کر کے پہلی صفوں کو پورا کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں پیچھے صف بناتے ہیں اور تراس سونف صف اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت نزدیک نزدیک کھڑے ہوتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ اور یقیناً ہم خامخاہ ہم ہیں صف بنانے والے وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور یقیناً ہم خامخاہ پاکی بیان کرنے والے ہیں اللہ کی وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ اور یقیناً یہ لوگ کہتے تھے ان مخفف من المسقل ہے اس کی خبر پر لام داخل ہوا ہے لَيَقُولُونَ یہ زجر ہے مشرکوں کو ان بمانئننا اور یقیناً تھے یہ مشرک کہنے والے لو لا عندنا ذکر من الاولین اگر ہوتا ہمارے پاس ذکر نصیحت من الاولین پہلے والوں میں سے تو لکن عباد اللہ المخلصین خامخا ہوتے ہم اللہ کے بندے خاص کیے گئے چنے ہوئے فقف عروبی ہی تو انہوں نے انکار کر دیا ذکر سے لما جا جب یہ ذکر ان کے پاس آ گیا تو فقف عروبی ہی فصوف علمون جلدی ہے کہ جان لیں گے یہ اب تسلی اور بشارت مومنوں کو ولقت سبقت کلیمت علی عباد المرسلین اور یقیناً پہلے گزرا تھا ہمارا حکم ہمارے بندوں مرسلین بیجو کے لیے ان نہ منصور یقیناً یہ لوگ ان کے لیے ہی امداد کی گئی ہے یہ امداد کیے گئے ہیں ان کی امداد ہوگی اللہ ان کی نصرت کرے گا وہ ان نہ جندنا لہم اور یقیناً ہمارا لشکر خامخواہ یہی ہوگا غالب تَوَلَّ عَنْهُمْ تَمُورُ فِرْدَینْ سے ان منکرین سے حتّیٰ ایک وقت تک و ابصِرُہم اور انتظار کیجیے ان کا فسو فیبصرون جلدی ہے کہ یہ بھی دیکھ لیں گے اپنے انجام کو افا بِعَذَابِنَا یَسْتَاجِلُونَ آیا ہمارے عذاب پہ یہ جلدی کرتے ہیں فائدہ نازل بصحتہم جب نازل ہو جائے گا یہ عذاب ان کے سہن میں تو فسا صبح المنظرین بہت برا ہے ہوگا بہت برا ہوگی بری ہوگی یہ صبح منظرین ڈرائے کی نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پہ کہا تھا اللہ اکبر خریبت خیبر اللہ اکبر خریبت خیبر فینا ادان زلنا وساحتی قومن فسا صباح المنظرین ہم جب کسی قوم کے سہن تک پہنچ جائیں تو بہت بری ہوتی ہے پھر صبح ڈرائے ہوئوں کی قرطبی نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے خیبر کا پانچویں جل صفحہ ایک سو چالیس میں وَتَوَلَّا عَنْهُمْ حَتَّاحِينَ اور مُو پھیر دیجئے ان سے ایک وقت تک واب صرف سو فیبصرون اور دیکھی آپ ان, ان کا انجام یہ جلدی ہے کہ یہ بھی دیکھ لیں گے سبحان ربک رب العزت عمّا یسفون پاک ہے تیرا رب رب مالک عزتوں کا پاک ہے عمّا اس سے یہ جو یہ مشرق بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے مخلوق کی مثالیں جس کی صفات اللہ اس سے پاک ہے وہ سلامین اور سلامتی ہو بیج ہوں پر الحمد للہ رب بالمین اور اللہ کی مناسب صفات خاص اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے ساری مخلوقات کا یہ ساری صورت کا حاصل ذکر ہو گیا ساری صورت کا حاصل سبحان ربی کربل عزت صفن و سلام المر سلیمد اللہ رب العالمین دیکھو اللہ کی توحید سبحان رب اللہ مختار سب اللہ کے محتاج امبیا بھی محتاج ہاں سلام المر سلیم الحمد للہ رب العالمین تمام صفات الوحیت ایک اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے ساری مخلوقات کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سعد و القرآنی زکر بردین خف روفی عزت ہوں اشقاق کم من قبلهم من قرن فنادوا ولا فنادین مناس سورة مکی سورت ہے سورت القمر کے بعد نازل ہوئی ہے نزول میں سینتیس نمبر ہے اور مصحف کی ترتیب میں اٹھتیس نمبر پر ہے سورج شفات کے بعد سورج صافات کے ساتھ ربط بھی متعدد وجوہ کی بنا پر ہے ایک یہ جب سورج صافات میں مصطفین کی عاجزی ذکر ہوئی تو یہاں ابتلا علی المصطفین ترقی عاجز ہے نہ بلکہ ابتلو بالمصائب تکالیف اور مصیبتوں میں مبتلا ہوئے اپنے سے تکلیفیں مصیبت دور نہ کر سکے یا سور صحفات کی آیت نمبر پینتیس میں فرمایا تھا اِنَّهُمْ كَامُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ تو اس سورت کی آیت نمبر پانچ میں اس پر ترقی ہے عجاب یا سور صافات کی آیت نمبر 173 میں فرمایا ہوا ان جن دنا الغالبون تو یہاں اس کے نمونے ذکر ہو رہے ہیں جم دما ہوناری کماظوم منا لذاب آیت نمبر گیارہ میں بس یہ سورت سور صافات کی ترقی ہے اسی مضمون کا بیان ہے بت ترقی سورت میں دعوے توحید آیت نمبر 65 میں ہے اور شرق علم کی تردید آیت نمبر 69 میں ہے سورت میں اسمع حسنہ باری تعالی کے ساتھ ہیں سات نام ہیں اللہ کے بے حسف تکرار سورج صافات میں اللہ کے تین نام تھے بے حسف تکرار یہاں سات ہے وہاں تین دفعہ دعوے توحید تھا آیت نمبر ایک سو چالیس ایک سو اسی اور ایک سو بہاسی میں اور چار دفعہ شرک الع عبادت کی تردید تھی آیت نمبر بائیس پچاسی پچانوے اور ایک سو ساٹھ میں اور ایک دفعہ شرک فی شرق کی تردید تھی آیت نمبر ایک سو پچیس میں اور ایک دفعہ اتخاذ الولد کے عقیدے کی تردید تھی آیت نمبر ایک سو باون میں تھا اس صورت سور سات کا دعوی علی المستفین کا ذکر آجز بھی ہیں بلوب تلو بالمصائب ان مستفین پہ تکالیف مصیبتیں آئی ہیں اپنے سے تکالیف اور مصائب کو ہٹانے والے نہیں تھے اپنے اختیار میں سواد اللہ خوب جانتا ہے اس حرف کے معنی کو ولقرآن زکر شاید ہے قرآن نصیحت والی کتاب زکر یہ ول میں واؤ قسمیہ نہیں ہے کیونکہ قسم اور جواب قسم میں شدت اتصال ہوتا ہے یہاں تو جواب قسم نہیں ہے بل لدینہ کا فروح فی عزت یوں اشقاقی جواب قسم بننے کے لائق نہیں تو معلوم ہو گیا کہ یہ واؤ قسمیہ نہیں ہے واؤ شہادت کے لیے ہے جیسے شاہ بل اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے و القرآن ذکری شاید ہے قرآن نصیحت والی کتاب بل لدینہ کا فرو فی عزت یوں شقاق یہ زجر بنکار القرآن بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے فی عزتی و شقاق یہ ہیں فی عزت یہ ہیں عزت میں و شقاق اور خلاف میں اللہ کی کتاب سے غرور میں بلکہ وہ لوگ جو کہ منکر ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے فی عزت ان یہ غرور میں ہیں تکبر میں ہیں و شقاق اور مقابلے میں حق کے ساتھ کم اہلکنا یہ تخفیف ہے کتنے زیاد ہلاک کیے تھے ہم نے من قبلی من سے پہلے من قرن زمانے والوں میں سے فنا دو ولا تحین مناس تو انہوں نے پکارا لیکن ولا تحین مناس اے لین و حین و مناس کا زائدہ ہے نہیں تھا یہ وقت وقت خلاسی کا بچاؤ کا پھر پکارتے تھے جب عذاب آ گیا لیکن اس وقت پھر بچنا کہاں بچنا کہاں وہ آجیبو انجا منظر اور یہ لوگ تعجب کرتے ہیں اس بات پر کیا آ گیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے ان میں سے ان کی طرح بشر ہے انسان ہے آبد ہے وقال قال ال کافرون ساہر اور کہتے ہیں کافر یہ ہے جادوگر جھوٹا معذہ اجا تھا واحدا آیا ٹھہراتا ہے یہ متعدد آلیہ کو اللہ واحد انجاب یقینا یہ خامقائد چیز ہے عجیب وانطلق تھلا انطلاق ملو کہتے ہیں بڑے بڑے قدم لے کے چلنا ایک زہاب ہے ذہاب کہتے ہیں حوصلے سے چلنا بغیر حوصلے کے چلنے کو ون طلاق ان کے حوصلے بے جا ہو جاتے ہیں جب موحدین کو دیکھتے ہیں. تو چل پڑے سردار ان میں سے اور چلتے چلتے کہا انمشو مقولہ ہے قول محضوفہ کا چلتے چلتے کہا انمشو چلو بھائی چلو کم اور مضبوط ہو جاؤ صبر کرو تم اپنے آلیہ پر اپنے خداؤں پر انہاد ان مراد یقیناً یہ خامخہ ایک چیز ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے ما سمیا نا بہادا فل ملت الاخر فی الملت نہیں سنا ہم نے یہ فل ملت پچھلے دین میں آخری دین میں نیسا علیہ السلام کے انہا الا اختلاق نہیں ہے یہ مگر جھوٹ اون ضلع اون ضلع علیہ ذکر ممبئی آیہ نازل ہو گیا اس پر ذکر کتاب ہمارے درمیان بلہم ہم فی شک من ذکری اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ لوگ شک میں ہیں میرے ذکر سے بل عذاب بلکہ نہیں چکھا انہوں نے عذاب امعندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب یا ان کے پاس ہیں خزانے تیرے رب کی رحمت کے جو کہ غالب اور بخشنے والا ہے ام لهم ملک سما وا تیول اردو بے نہ یا ان کے لیے اختیارات ہیں آسمانوں اور زمینوں میں اور اس کے آسمان اور زمین کے یا اور اس کے جو ان کے درمیان ہیں فلیر تقوف فل تو چڑھ جائے اسباب میں ان سیڑھیوں سے چڑھ جائے آسمانوں میں اللہ کے فیصلے کو بدل دے مع اللہ ما اللہ۔ یہ محمد کی رسالت پر اور قرآن کے نزول الا صدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناراض ہیں تو جا کے اللہ کے فیصلے کو بدل ڈالے چڑھ جائے کا محضومن من الاحزاب دن تنوین تقلیل کے لیے ہے ما تاکید کے لیے جن جندم, ما اے جندم ما من الاحزاب یہ چھوٹا سا لشکر اللہ کے مقابلے میں ان گروہوں کا ہونا کا یہ اس وقت محزوم من اذاب شکست کھائیں گے گروہوں میں سے ذو الاوتاد تکزیب کی تھی ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے عادیوں اور فرعونیوں نے ذل اوتاد جو فوجیوں والا تھا اوتاد وطد کی جمع ہے میخ کو کہتے ہیں کیل فوجی بھی ملک اور سلطنت کے لیے کیل کی حیثیت سے ہوتا ہے مضبوطی کا باعث ہوتا ہے یا اوتاد اپنے معنی میں جب آسیہ کو اس ظالم نے سزا دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسیہ بی بی کو تو اس نے اس کو تختے پہ لے کہ اس کے بدن کے اوپر کیلے ٹھوکی تھی تو اس کو زل اوتاد اس لیے کہتے ہیں یا لشکر اور فوج والا فرعون سمود اور سمودی اور قوم لو تلیہ السلام کی اور تنوین ال تحقیر و کلی متمال فت تحقیر مانا ہُو جند حقیر بل احکر فل من سمون الحزاب یا تنوین تعظیم کے لیے اور کلمہ اماد تاکید کے لیے جم دن عظیم ان فی مقامل خلاف ان ہضم شارفی الدین یہ مانا کرتے ہیں یہ جتنا بڑا لشکر بھی ہو جائے اللہ کے مقابلے میں یہ شکستی کھائے گا اور سمودی اور قوم لو اور اصحاب الح کا جنگی والے الا کلا صاحب یہ سارے گروہ شکست خوردہ اللہ کے مقابلے میں سارے معذب ہو گئے تباہ ہو گئے ان کلن الا کذب الرسول فحق عقاب نہیں تھے یہ سب مگر انہوں نے جھٹلایا تھا انبیاء کو تو نازل ہو گئے ان پہ میرا عذاب وما ینظر ہاولا الا سیحتا واحدتا انتظار نہیں کرتے یہ موجودہ بھی مگر ایک ہی چیخ کمالہا من فواق کے نہیں ہوگا اس چیخ کے لیے من فواق کھڑا ہونا انتظار اور وقفہ یا ان نہیں ہوگا اس گروہ کے لیے من فواق ہوش پھر افاقہ نہیں ہوگا ہوش ان کا جگہ پہ نہیں ہوگا جب عذاب کی چیخ مار دی جائے ان پر یا من فواق واپس ہونا یا من فواق فاق افاقہ راحت ان کے لیے کوئی راحت نہیں ہوگی وقال ربنا قطنا قبل يوم الحساب اور کہیں گے یہ ہمارے رب جلدی سے دے دے ہمیں ہمارا حصہ قیامت کے دن سے پہلے حساب کے دن سے پہلے تسلی اس ما صبر کیجئے ان بری, بری بری باتوں پر جو یہ کہتے ہیں مقولہ حزف ہے تعمیم کی وجہ سے کیا کہتے ہیں بہت کچھ کہتے ہیں وسکراب دا دا د یاد کیجئے ہمارے بندے داود علیہ السلام کو جو بہت ہی ہمت والے تھے یقیناً انہو پھرنے والے تھے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے انہا سخرن الجبال يسبحن یقیناً ہم نے مسخر کیا تھا پہاڑوں کو ان کے ساتھ جو پاکی بیان کرتے تھے اللہ کی تسبیح شام کو ولی شراخ اور سورج کے طلوع ہونے کے وقت تیرا مشہور اور پرندے جمع کیے گئے تھے ان, کی س... ان کے پاس کل کل اللہ اواب یہ سب تھے اللہ کے تابدار یا سب تھے داؤد علیہ السلام کے تابے اواب پھرنے والے یا تابے دار ملکہ اور ہم نے مضبوط کیا تھا ان کی بادشاہی کو کثرت فوج سے نہیں بلکہ خود اپنی امداد سے بیاؤنی وا تین تھا اور دی تھی ہم نے ان کو نبوت و فصل الخط الخط البین من الکلام واضح کلام وطا کا نب القسم آیا آیا ہے آپ کے پاس خبر القسم دو جھگڑا کرنے والوں کی خسم اس میں جنس ہے بمانے تسنیا ہے یہاں اس تصور اس تصور علم جبکہ یہ متشکل ہو گئے عبادت خانے میں یا ظاہر ہو گئے دخلوا على داود علیہ السلام نے تقسیم کی تھی ایک دن عبادت ایک دن دنیاوی سلطنتی امور اور قضاوت اب جو عبادت کا دن تھا اللہ نے اس دن ان کا امتحان کیا تو دو فرشتے انسانی شکل میں آئے ان کے عبادت خانے میں داخل ہوئے اور کہا جی ہمارا ایک مسئلہ ہے داود علیہ السلام نے ان کا مسئلہ سن کے فیصلہ سنایا تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے مسکرا کے سبق سمجھا دیا کہ آپ نے نظر مانی تھی کہ یہ دن عبادت کا ہے عبادت کے دن فیصلے نہیں کرنے تو آپ نے آج فیصلہ کیوں کر دیا ہمارا تو ان کے مسکرانے پر داؤد علیہ السلام خبر ہو گئی تو فخر را کی آؤں سمجھ میں آئی بات اس دخلوا اللہ داؤدا جب کہ داخل ہوئے یہ حسمین داؤد علیہ السلام پر ففز عامن ہوں تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے ان سے کیونکہ اچانک گئے اور پھر انجان لوگ تھے تو ڈر گئے ان سے قالو تو انہوں نے کہا تخف مت ڈر یہ حسمان ہم دو جگڑ جھگڑا کرنے والے ہیں بغا بادن بغاوت کی زیادتی کی ہمارے بازوں نے بازوں پر فحکم بیننا بالحق تو فیصلہ کیجئے ہمارے درمیان بالحق حق کے ساتھ ولا تشتت اور زیاتی مت کیجیے کسی ایک پر بھی ہمیں انہا تسعون و تسعون ناجتن یہ میرا بھائی ہے اس کے ننانوے بھیڑ ہے ولی اناج واحدہ اور میری ایک ہی بیڑ ہے ناجہ اس کے پاس ننانوے ہیں اور میرے پاس ایک ہی ہے اب یہ قال اف کال یہ کہتا ہے مجھے کفیل ٹھہرا دے اس ایک کا بھی اک دے, دے ہا یہ ایک بھی مجھے دے دے واضنی فل الخطاب اور زیادہ زور آور ہے مجھ سے خطاب میں مجھ سے بات بات کرنے میں زیادہ زبردستی کرتا ہے یہ نعجہ دمبی کو کہتے ہیں خالا تاؤد علیہ السلام نے فرمایا قد کا یقیناً ظلم کیا ہے اس نے تیرے ساتھ بس والی مانگنے سے تیری اس دمبی کو الا نے کے اکٹھا کر دے اس کو اپنی دمبیوں کے ساتھ اس کے پاس ننانوے ہیں وہ ایک بھی تجھ سے لینا چاہتا ہے اپنے ننانو کے ساتھ اکٹھی کرنا چاہتا ہے وإن كثيرًا من الخلتا ويقيناً بہت سے شرکا میں صلہ ابغی بعضهم على بعض خامخ زیادتی کرتے ہیں بعض ان کے بعضوں پر الا الذين امنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ زیادتی نہیں کرتے مومن اور عمل جو اور عمل کیا ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں نبی کی اتباع میں عامل الصالحہ خلیلام بہت کم ہیں یہ لوگ ایمان والے اور نبی کی طاعت بھی عمل کرنے والے بہت کم ہیں کلیل داؤ یہ رد ہے اکثریت والوں پر وزن داؤد ان فتناہ تو گمان کیا داؤد علیہ السلام نے کہ یقیناً ہم نے امتحان کر دیا ان کا فسط فرب تو بخشش مانگی انہوں نے اپنے رب سے خرا رہا کہ آؤں گر گئے رکو کرنے والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تو کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اس لیے آئے تھے کہ داود علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں ان کا ایک کمانڈر تھا جس کا نام اوریا تھا اس کی بیوی داؤد علیہ السلام کو پسند آئی تھی وہ ایک اس کی بیوی تھی تو داود علیہ السلام نے اس اوریا کو محاص پہ بھیجا کہ یہ شہید ہو جائے اس کی بیوی میرے نکاح میں آ جائے لیکن وہ شہید نہیں ہوا واپس صحیح سلامت آ گیا پھر دوسرے محاذ پہ بھیجا پھر وہاں سے گیا پھر دوسرے محاذ پہ بھیجا حتا کہ اسے شہید کروا کے اور اس کی بیوی سے نکاح کر دیا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ تیری تو ننانوے بیویاں تھیں اوریا کی ایک بیوی تھی وہ بھی اس کے لیے آپ کو اچھی نہیں لگی یہ روایت اوریا والی یہ بہت کمزور ہے ابن کثیر نے فرمایا ہے اس کا راوی یزید رقاشی ضعیف ہے اور قرطبی فرماتے ہیں جلد نمبر پندرہ صفحہ نمبر ایک سو پچہتر میں اکثر اسنادا اکثر ان میں سے روایات غیر صحیح ہے اور ان کی سند متصل نہیں ہے پھر علامہ قرطبی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے من حدثکم بحدیث داود علی ما یرویح القصاص جلتتوہمیات وسطون جلدتا سمانون للقذف و سمانون کے شان النبی خازن نبی یہ ذکر کیا جس کسی نے یہ واقعہ بیان کیا اوریا والا داود علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کی تو میں اسے ایک سو ساٹھ درے ماروں گا اسی درے تو حد ایک قذف ہے یہ جھوٹ باندھتے ہیں تو جھوٹ باندھنے والوں کے لیے بہتان لگانے والوں کے لیے اسی درے کی سزا ہے اور اسی درے نبی کی شان میں ہتک کرنے کی وجہ سے تو ایک سو ساٹھ درے دوں گا اب فتن ہو۔ یا تو تقسیم الیام تھے یہ عبادت کا دن تھا فیصلے کرنے کا دن نہیں تھا وہ کر دیا بھول گیا تھا تو اس وجہ سے امتحان تھا یا فتن نہ ہو یہ خطا فضام ہے خطا فضام یہ معنی کہ یہ فرشتے جب دیوار پہ ان کی شکلوں کو دیکھا تو ڈر گئے کہ آئے یہ میرے قاتل ہیں مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تھے تو یہ امتحان تھا یہ ڈر یا ہو تعجیل فی فلفتوا کی وجہ سے مدعا علیہ سے تو پوچھا ہی نہیں انہوں نے فیصلہ کر دیا مدئی کی بات سن کر مدعا علیہ سے کچھ نہیں پوچھا تو یہ تعجیل فی فلفتوا ہے یا فتح ہو ظلم کی نسبت مدعا علیہ کی طرف اس بات کے بغیر بینا کے بغیر اقرار کے بغیر اسے ظالم کہا یہ امتحان تھا اور قاضی بھی سعود اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں نہ کا مبتدی مکرو مکر مخترا بے سما مکر یہ قصہ بیان کرنے والے کو کہہ رہا ہے کہ تو مبتدی ہے بد ہے برا ہے مخترع ہے مختری ہے جھوٹ بنانے والا ہے ولیمن ابتدا شاہ و تب بل لمن, لِمَن اخترا ہلاکت ہے اس کے لیے جس نے یہ قصہ بنایا اوریہ والا اور اسے پھر پھیلایا تباہی ہے پھیل سمانو نظفی و سمان کے شان نبی اسی وجہ سے تو فرمایا کرتے تھے تو یہ نہ ناحو کی ہم نے توجی ذکر کی امتحان تھا تقسیم الم ایام میں یا امتحان تھا وہ ظام میں کہ فرشتوں کو دیکھ کے ڈر گئے ففظ آمین ہوم کہ میرے قاتل تو نہیں ہے یا تاجل الفتوہ میں امتحان آیا یا مداء اللہ کی طرف نسبت ظلم کی کی اس بات کے بغیر بینا کے بغیر اقرار کے بغیر خرا رہا گر گئے رکو کرنے والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے فغفرنا فرنا لہو کا تو بخشش کی تھی پہلے سے غفرنا یہ ماضی کا سیغا ہے پہلے سے ہم نے بخشش کی تھی ان کو اس بات کی وہ اور یقیناً داؤد علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس بڑا درجہ تھا وہ حسن اور بہترین ٹھکانہ بہترین ٹھکانہ تھا ان کا داود علیہ سلاۃ وسلام ضلع اواب تھے کیونکہ وہ بہت عبادت گزار تھے بخاری میں روایت عبد عمر عمر عمر اللہ ابن ابن اللہ تعالیٰ کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب سیام اللہ تعالی سیام داودا بہترین روزے محبوب اللہ کو روزے روزے داؤد علیہ صلاۃ السلام کے ہیں کاے کانہ یا سوم یومن داؤود علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے و یفطر یومن اور پھر دوسرے دن افطار کرتے تھے وا حب اللہ اللہی صلاۃ اور محبوب نماز اللہ کے ہاں نماز تھی داؤود علیہ السلام کی کانہ یا نامو نصف الليل و یقوم ثلثه و ینام ثدسو آدھی رات سو جاتے تھے پیروڈ کے رات کا تیسرا پہر عبادت کرتے تھے پھر چھٹا حصہ رات کا پھر سو جاتے تھے تو یہ نماز اور روزہ بہترین داود علیہ السلام کا تھا یا داود انا جالنا کا خلی فتن فلاردی یقینا ہم نے ٹھہرایا ہے آپ کو خلیفتاً فلاردی خلیفہ یعنی معمور اپنے احکام کو جاری کرنے والا زمین میں فاحکم بین ان سے بالحق تو فیصلے کیجئے لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ ولا, تت... ولا تتبع الحوا اور تابع داری مت کیجئے ان کی خواہشات کی فیذل کان سبیل اللہ تو ہٹا دیں گے آپ کو اللہ کی راہ سے ان الذین یذلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب بے شک وہ لوگ جو کہ گمراہ ہو گئے اللہ کی راہ ان کے لیے عذاب سخت ہے اس وجہ سے کہ یہ بھول گئے یوم الحساب حساب کے دن کو حساب کے دن کو بھول گئے سما عقلی یقینی پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور نہ زمین کو اور نہ اس کو جو اس کے درمیان ہے باطل آبس کرتے ہوئے ذالک قزن اللہ کفرو یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے للذین اللہ من النار تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے جہنم کی آگ سے ہم نہ جعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمسدين في الارض يئثراتے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق ان کو ہم ٹھہراتے ہیں کل مسدینا فسادیوں کی طرح فل ارض زمین میں ہم نہ جعل المتقین كالفجار یا ٹھہراتے ہم نے یا ہم نے متقیوں کو فجار کی طرح بدکاروں کی طرح کتاب انزلنا ہوئی کا مبارکن یہ ترغیب القرآن الشان کتاب نازل کی ہے ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف برکتوں سے بھری ہوئی کتاب مبارکن لیتی اس لیے کہ لوگ سوچ اور فکر کرے اس کی آیتوں میں تدبر تفکر کرے وَلِيَتَذَكَّرَ رول الْأَلْبَابِ اور نصیحت حاصل کر دیا کل والے اللہ نے کتاب کو تدبر کے لیے نازل کیا لوگوں نے صرف تلاوت کے لیے اس کو ٹھہرا دیا اسی لیے سفیان سوری کہا کرتے تھے انزل اللہ الکتاب علی تدبری وجا اللہ نے کتاب کو نازل فرمایا ہے تدبر کے لیے تو ان لوگوں نے صرف تلاوت کے لیے اس کتاب کو ٹھہرا دیا صفت الصفہ میں پہلی جل صفحہ 126 پہ ابن جوزی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لا خیر فی قرات لا تدبر وہ قیر اصل خیر سے خالی ہے جس میں تدبر نہ ہو بغیر تدبر کے جو قیر ہوتی ہے وہ اصل خیر سے خالی ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قرب قیامت میں لوگ قرب قیامت کے لوگ نزدیک وہ ایسے ہوں گے کہ قرآن کو پڑھیں گے پیئیں گے جیسے کہ جیسے کہ دودھ کا پینا, دودھ کا پینا آسانی سے دودھ نگل جاتا ہے تو اسی طرح یہ قرآن کو بھی پڑھیں گے قرآن کو بھی اسی طرح پڑھیں گے دودھ کی طرح بغیر سوچے سمجھے نگلیں گے بس نگلیں گے اس کو ہاں جی ہسن بصری نے فرمایا قرطبی نے ان کا قول ذکر کیا تدبر آیات اللہ تبا اللہ کی آیتوں میں تدبر کرنا اور اس کی تابیداری کرنا یہ اصل مقصود قرآن ہے حسن بصری کا قول ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے ساتویں جلسف چون میں ما تدبری بھی حفظ خروفی ودودی ہی حت انحد قرات القرآن کلو ما یارہ القرآن خلقی خلق ہی ولا فی عملی تدبر قرآن کا یہ نہیں ہے کہ اس کے حروف کو یاد کر دیا جائے اور اس کے احکام اور حدود کو ضائع کر دیا جائے حتیٰ کہ ان میں سے ایک کہتا ہے میں نے قرآن پڑھ لیا سارا کا سارا لیکن قرآن کے انوارات اس کے اخلاق اور اعمال میں ظاہر نہیں ہوں بلکہ تدبر آیات اللہ کا اتباؤ ہے اس کی تاب کرنا ہے اور پھر کرتبی نے یہ خود دیکھا وفی دلیل الفادہ دلیل على وجوبی مار فتح معنی القرآن اس آیت میں دلیل ہے کہ قرآن کے معانی کو سمجھنا یہ واجب اور لازمی ہے کتاب ان للتعظیم یہ عظیم الشان کتاب نازل کی ہے ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف کتاب بھی عظیم ہے نازل کرنے والا رب العالمین ہے لانے والا روح العمین ہے جس پہ نازل ہوا وہ رحمت للعالمین ہے تو کیسے بڑی کتاب مبارک برکتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے لبرو دبرو ہی اس لیے کہ یہ لوگ تدبر کریں سوچ اور فکر کریں اس کی آیتوں میں تدبر کریں ولیاب اور نصیحت قبول کر لے کیا والے بندہ تھا انہو اواب یقیراً یہ پھرنے والا تھا اللہ کی طرف عَلَيْهِ بلاشی الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ جب پیشگی کیے گئے ان پر شام کے وقت تلجیاد را مضبوط سونا اذ عرض علی جب دکھائے دکھانے کو آئے ان کو ان کے سامنے بلاشی شام کو اصافینات الجیات گھوڑے خاص خاصے گھوڑے صافینات وہ تین پاؤں پہ کھڑا ہونے والا ہے ایک پاؤں اس نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے یہ مالک کو تسلی دے رہا ہے کہ میرے سارے پاؤں زمین پہ نہیں ہے صرف تیرے اشارے کی دیر ہے پھر میں نے اڑنا ہے جیاد مضبوط اچھے خاصے فقالی احباب تو ابل خیری تو فرمایا سلیمان علیہ السلام نے یقیناً میں نے محبت کی ہے محبت مال کی آن ذکر ربی عن تعلی ہے میرے رب کے ذکر کی وجہ سے یہ جہاد کے لیے تیار کیے گئے گھوڑے ہیں ان سے محبت عن ذکر ربی ہے عن تعلیل ربی ہے حتی توارت بالحجاب ان کو دوڑایا حتی کہ چھپ گئے یہ پردوں میں نظر سے اولجل ہو گئے آنند فانن اتنے تیز رفتار تھے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ردوہ علیہ واپس کر دو ان گھوڑوں کو میری طرف فتفقہ تو شروع ہو گئے مسم بسو کی کہ ہاتھ پھیرتے تھے ان کے پاؤں پر اور گردنوں پر سوکھ ان کی پنڈلیوں پر گھوڑے پر ہاتھ پھیرنے سے وہ خوش ہوتا ہے انسان کی طرح چاپی پر یہ گھوڑا بھی خوش ہوتا ہے تو سلیمان علیہ السلام محبت کا اظہار کر رہے ان کے پاؤں کی پنڈلیوں پر اور ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں یہ نہیں کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی تو کا گھوڑوں کو واپس بلاؤ تو تلوار لے کے ان کے پاؤں اور ان کی گردنیں کاٹ دی تو گھوڑوں کا کیا گناہ تھا پھر یہ تو جہاد کے اسباب اور آلات ہیں ان کی بےزتی اور ہاتھ تک تو نبی کی شایہ نشان نہیں پھر یہ ثابت بھی کہیں روایت صحیح سے نہیں ہے ویسے ہی کوئی بات کسی نے لکھ دی ہے بس اللہ معافی کرے مسح کا معنی کاٹنا نہیں ہے اپنے سروں کو کاٹو نہیں ہاتھ پھیرنا ہے مسحم والانا ولاقت فتنا سلیمان اور یقیناً امتحان کیا تھا ہم نے سلیمان علیہ السلام کا یہاں سے ابرجوزی فرماتے متصوف جذبے میں کپڑے پھاڑنے پر جذبہ سلیمان کو دلیل پکڑتے ہیں کہ جذبے میں آئے اور گھوڑوں کی پنڈ اور گردنیں نے کاٹ دی تو پیر صاحب بھی جذبے بچ آیا تو اس وقت نچ دے نہیں بھائی نہیں یہ ایسی واحد ہے اور یقیناً امتحان کیا تھا ہم نے سلیمان علیہ السلام کا واقعی نہ اعلیٰ کرسی ہی اور گرا دیا ہم نے اس ان کی جھولی میں جس صرف جسا مشکات میں باب ذکر الانبیاء میں بخاری شریف کی حدیث ہے سلیمان علیہ السلام کی ستر یا نبے نب یا نینانوے یا سو بیویاں تھی تو فرمایا آج رات سب سے ملوں گا یہاں بھی مودودی صاحب کہتے ہیں کیسے یہ ہی اگر سردیوں کی لمبی رات بھی ہو تو یہ سو بیویوں کے ساتھ ایک ہی رات میں ملنا یہ کیسا میری عقل نہیں مانتی تیری عقل میں فطور ہے رسول اللہ کی حدیث کو ماننا ہی پڑے گا ہر مومن اسے مانتا ہے کیا یہ عقل مانتی ہے کہ نبی علیہ السلام بیت المقدس گئے اور آسمانوں تک گئے اور جنت جہنم کی سیر کی اور ایندر صدرت منت اللہ سے ملاقات کی عقل یہ بات مانتی ہے کوئی لیکن چونکہ وہی ہے تواتر ہے یقین ہے برہان ہے ایمان ہے بس اس پر تو یہ بھی حدیث ہے سو بیویوں سے ملوں گا انشاءاللہ اللہ بھول گیا تھا حسنات البراری سیات المقربین کے قاعدے کے تحت سلیمان علیہ السلام کی کوئی بیوی بھی بی امید سے نہ ہوئی ایک بیوی بی امید سے ہو ان کا بچہ جو پیدا ہوا تو وہ بچہ ایسے لو تھڑا ہی تھا تو سمانب پھر سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا فقالت فرمایا رب اغفر لیے رب بخشش کیجئے مجھے اور بخش دیجئے میرے لیے ملک ایسی بادشاہی لائم منباری جو نامناسب ہو کسی کے لیے بھی میرے بات ملک قدرت فقان المراد اقدر ان لائدہ غیر البت تمام راضی مانا کرتے ایسی قدرت دے دیجئے جو کسی اور کو میرے سوا نہ دی گو تو نے اقتدار على اعلی موجن على دلیل اعلیٰ صحت نبوتی یہ دلیل ہے نبوت کی صحت پر کہ سلیمان علیہ السلام موجن اللہ سے مانگ رہے ہیں یہ نبی ہیں یہودی داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تو یہ تو دلیل ہے ان کی نبوت کی اے اللہ دے دے مجھے بخش دے مجھے ایسی بادشاہی ایسی قدرت جو کہ مناسب نہ ہو کسی ایک کے لیے میرے بعد کسی کو نہ دے تو انتل وہ بے شک تو ہے بخشنے والا فسخر نہ لہرری تو مسخر کر دی ہم نے ان کے لیے ہوا ہوا کو ہم نے مسخر کر دیا تجریبی ہی جو چلتی تھی ہمارے حکم سے یا بھی ہی سلیمان علیہ السلام کے حکم سے روخان نرمی کے ساتھ پہلے ہم نے کہا تھا آصفا رفتار میں عاصف اور احساس میں رخا حاصہ جہاں کہیں بھی پہنچتی تھی یہ ہوا وہ اور شیاتی جنات کو ہم نے تابع کیا تھا سلیمان علیہ السلام کے کل ہر ایک بنانے والا وغواص اور غوطے لگانے والا بعض عمارتیں بنانے والے تھے بیت المقدس کی تعمیر جنات سے کرائی اور بعض سمندر میں غوطے لگا کے موتی نکالتے تھے واخری نہ مقرری نہ اور دوسرے جنات جو باندھے ہوئے ہوتے تھے زنجیروں میں جو ناکارہ تھے یہ میری بین تھی فمنن تو ہم نے کہا تھا سلیمان کو یا احسان کرو ہم سے کہ آپ بند کرو بغیر حساب آپ سے نہیں ہے حساب بغیر حساب کے آپ کی مرضی کسی کو دو یا نہ یقینا سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی ہمارے ہاں بہت بڑا درجہ تھا اور بہترین ٹھکانا وسکر ابدنا ایوب <عَيُوب> یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو ازنادا عرب بہو جب پکارا تھا انہوں نے اپنے رب کو ان سنی شیتانس بن یقیناً پہنچا ہے مجھ کو شیتان بنسبن تکلیف کے ساتھ بن اور عذاب کے ساتھ مجھے شیطان نے تھکا دیا اور بہت کڑاؤ دے دیا بہت تکلیف دے دی اس نے تکلیف اور لات مار اچھا بن اس بن ایزا اور تکلیف اور کوشت و لات مار اللہ نے حکم کیا تھا پاؤں مار برج کا اپنے پاؤں کے ساتھ ہادہ مختصل یہ, یہ ہے نہانے کی جگہ باردن ٹھنڈی و شراب اور یہ پینے کا پانی ہے لہو آسل رحمت اور بخشی تھی ہم نے ایوب علیہ السلام کو ان کی آہل اور ان کی طرح ان کے ساتھ اور بھی یہ رحمت تھی ہماری طرف سے اور نصیحت مندوں کے لیے وخوز بی اور پکڑ لے اپنے ہاتھ میں ایک جمبک ذیغ پکڑ لے سینکوں کا مٹھا بہت سے کیلے اکٹھا کر کے اس کو پکڑ لے ایوب علیہ السلام بیمار تھے تو شیطان آیا تھا ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس اور کہا تھا اس کو میرے نام کی تم نظر دو تو تیرے خاون کو ٹھیک کر دوں گا تو انہوں نے ایوب علیہ السلام سے ماروں گا تو اللہ رب العزت نے صحیح ہونے کے بعد انہیں قسم سے بری ہونے کے لیے یہ ہیلا سمجھایا کہ آپ سو تیلی والا ایک ذکش ایک جھاڑو لے لے اور ایک دفعہ اپنی بیوی کو مار دے یہ حیلہ لتحلیل ما ماں الحلہ اللہ ہے ایک ہیلہ لتحلیل ما ماں ہر اللہ ہے تو وہ حیلا جائز نہیں ہے خوش بی کا ذکس مقیس علیہ ناجائز ہے تو قیاس ہیلے کا کس طرح جائز ہے مجاہد فرماتے کانت ہاد ایوب خاصتا یہ ایوب کے لیے خاصہ ہے ابن عباس فرماتے ہیں ان کا قول رحلانی میں اس آلوسی نے ذکر کیا جوز و زالیا دن بعد ایوب, ایوب کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں اور رحلمانی نے پھر لکھا ہے وہ کثیر من سے استدل بہا جواز الحیل بہت سے لوگ اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیلوں کے جواز پر وجعلہ اصلا لصحتہ اور یہ آیت اصل سے ٹھہراتے اپنے ہیلوں کی صحت کے لیے وعندی ان کل حیلۃ اوجبۃ ابطال حکم الشرعیہ لا تقبل اور میرے نزدیک ہر وہ ہیلہ جو حکم شرعی کو باطل کرے تو وہ ہیلہ نہیں قبول کیا جائے گا کہیلت وسکوت زکواتی وکیلت وسکوت ال استبرا سکوت اور قسم سے بری ہونے کے لیے ہیلے بہانے کرنا یہ میرے نزدیک جائز نہیں ہے ہیلے اسقاط پہ بھی اس کا قیاس کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ تو زیادہ کو ایک بنایا یہ ہیلے اسقاط میں ایک کو سو بناتے ہیں پھر پھر پھر کے تو یہ کیسے ہیلا ہوا کم کو زیادہ کرنے کا تو یہ قیلا فاسد کیا سے فاسد پہ بنا ہے اور پھر یہ اسقات جو بشرط الفقہ ذکر کیا گیا ہے اس حیلے اور اس قیلے کی جو بشرط الفقہ ہے ہیلے اسکات ان دونوں کے چودہ فرق ہیں چودہ فکاہا نے جو ہیلہ ذکر کیا ہے ہمارے علاقوں میں مر وجہ ہیلے سے اس کے چودہ فرق ہیں اور اس ہیلے اسقاط مور جامع دس قباہتے ہیں 10 قباہتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ ناروا ہے جائز نہیں ہے اچھا ایوب علیہ و سلام بیمار ہوئے تھے یہ کیا بیماری تھی تو ہم نے سور انبیاء میں اس کی تفصیل کی تھی ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑے ہونا اور ان میں زخم سے بو آنا یہ ساری باتیں شان, عیوب سے شان نبی سے مستبعد ہے نبی پہ ایسی بیماری نفرت والی اللہ نہیں لاتا جو خارش اور جزام وغیرہ کی بیماریاں نبی پہ نہیں آتی وہ بیماریاں کیونکہ نبی تو محبت کے لیے ہوتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کر کے جنت پہنچ جائیں اب نفرت والی بیماری آ جائے تو محبت کیسے کی جائے گی یہاں روح المعانی میں علوسی صاحب لکھتے ہیں محققین کہتے ہیں کہ لا جیزونا بصفتنفیراسالح لنفی ذالیکا تنفیرن فام الفرو المرض و ظہاب الحل فیجوز ہو ہاں فقر بھی آیا تھا مرض بھی آئی تھی اور اہل بھی ختم ہو گئے تھے یہ جائز ہے کیونکہ ان ساری باتوں کا امتحان لیا تھا ایوب علیہ السلام سے تو, یہ تو صحیح ہے لیکن وہ جو باتیں بے صنعت ذکر کی گئی ہیں وہ نہیں ہے صحیح فضرب بھی تو اٹھا اپنے ہاتھ سے ذر سن اٹھا دیجئے اپنے ہاتھ سے ایک جنبک فضرب بھی ہی تو مار دیجئے اس کے ذریعے اس بیوی کو ولا تحنا سرحان اسمت ہوئیے جی ہو جی انہا وجدناہو صابرن یقینا ہم نے پایا تھا ان کو صبر کرنے والا نعم العبدو کیا اچھے بندے تھے انہو اواب یقینا یہ ایوب علیہ السلام پھرنے والے تھے اللہ کی طرف اسکر عبدنا ابراہیم اور یاد کیجئے ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام کو وہ بہت حمت والے تھے دی اور بہت عقل والے بصیرت والے تھے انہا اخلصنا ہم بخالصت یقینا ہم نے خالص خاص کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو ان, ان تمام انبیاء کو ہم اچھا عبدنا ابراہیم و عساق و یاقوب یاد کیجئے ہمارے عبادنا ہمارے بندوں کو جو ابراہیم و عساق و یاقوب تھے اور بہت حمت والے تھے اور بہت حمت عقل والے تھے اب سار بصیرت والے تھے انہا اخلصنا ہم بخالصت صفت ہے خالصت موصوف محظوفہ کی بخصلت خالصت ان یقینا ہم نے چنا تھا ان تمام انبیاء کو خاص کیا تھا ہم نے ان تمام انبیاء کو خالص صفات پر ذکرت دارے ہی ہے ذکرت دار وہ یاد کرنا تھا آخرت کے گھر کا وَإِنَّهُمْ عِنْدَرَ عَلَى مِنَ الْمُصْطَفَحِنَ الْأَخِيَارُ یقینا یہ انبیاء ہمارے ہاں خواہ چونے ہوں میں سے اور بہتر لوگوں میں سے تھے وسکر اسماعیل اور یاد کیجئے حالت اور واقعہ اسماعیل علیہ السلام کا ولیسا اور یسا علیہ السلام کا اور ذلقف علیہ السلام کا یہ سب تھے من الخیار اچھے اور اخیار بہتر لوگوں میں سے ذکرن یہ نصیحت ہے وہ انَ علمقینس نماک اور یقیناً متقیوں کے لیے بہترین ٹھکانا ہے امام راضی لکھتے ہیں اس آیت سے علما نے استدلال کیا یا انبیاء کی عصمت پر کل جنات یادن یہ بدل ہے اس نماب سے وہ بہترین ٹھکانا کیا ہوگا جنت ہمیش گیری کی کے کھلے ہوں گے ان کے لیے ان کے دروازے جنتوں کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے دور سے خوشبو آئیں گی تکیہ لگانے والے ہوں گے اس جنت میں یدعون فیہا بفاقیت کسیرت و شراب پکاریں گے یہ اس جنت میں پکارے جائیں گے جنت میں بفاقیت پھلوں کے ساتھ بہت اور پینے کا سامان اچھے اچھی پینے کی چیزیں ہوں گی شراب شہد دودھ اور پانی کی نہریں بہتی ہوں گی سور محمد آیت نمبر پندرہ میں آ جائے گا انشاءاللہ وعندہم قاسرات الترف اور ان کے پاس بڑی بڑی پلکوں والی اطراب ہم عمر خورے ہوں گی یا و طرف ان کے پاس بن کرنے حور ہوں گی اپنی نظروں کی ان پر جنت کی حور صرف اپنے ہی شوہر کو دیکھے گی یہ حیات سے کہنا ہے یا مقصورات و طرف قاثرات بمانے مقصورات ان کے پاس بن کرنے والی خورے ہوں گی اپنی نظروں کی اپنے خاونوں پر بن کرنے والی خاوندوں کی نظروں کی ہوں گی اپنے پر حسن سے کنار اطراب تراب سے ہے اکٹھے مٹی میں کھیلے تو ہم عمر ہوتے ہیں ہاد ماتو الحساب یہ وہ ہے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے لیوم الحساب فی یوم الحساب لام بمانے فی یوم ظرف تا فی بھی ظرف تا اجتماع ضرفین آتا تھا تو اس کے لیے لام کو فی سے بدل فی کو لام سے بدل دیا یقیناً یہ ہمارا رزق ہے مالہو من نفاد نہیں ہوگئے اس کے لیے ختم ہونا ہاضا یہ مقام متقیوں کا شرمآب اور یقیناً سرکشوں کے لیے برا ٹھیک آنا ہے وہ کیا ہے جہنم بدل ہے شررماب سے جہنم ہے داخل ہوں گے یہ جہنمی اس میں فبیسل میں تو برا بہت برا بچھونا ہے یہ جہنم ہاد یہ مقام جہنم کا فلی عظو حمیم تو چک لیجئے اس کو گرم پانی اور خون اور پیپ و خرو اور دوسرے ہوں گے من شکلی ہے من جن سی اس طرح کے ازواج اور جوڑے جوڑے عذابوں کے یہ فوج مختحم فوج ہے مختحمرا پنڈی دن کے دیتا سو سرا مختحم یہ ایک فوج ہے جو ہنستی آتی ہے آپ کے ساتھ یا ہنستی آتی ہے اور یا یہ فوج ہے جو تمہارے اوپر ڈھیر ہونے فوج ان ان یہ فوج ہوگی یہ لشکر ہوگا ڈھیر ہونے والی تمہارے ساتھ لامرحبم بھی تو یہ اندر سے ان کو کہیں گے نہیں ہے آمدید ان کے لیے مرحبا ان کے لئے نہیں ہے انہم سال النار یقینا یہ داخل ہونے والے ہیں جہنم میں قالو بل انتم تو یہ چھوٹے یہ بعد میں آنے والے ان کو کہیں گے بلکہ تم لا مرحبا بکم نہیں ہو خوش آمدی تمہارے لئے انتم قدمتنو لنا تم لوگوں نے آگے کیا تھا ہمارے لئے عمل اس مقام کا فبئس قرار تو بہت بری جگہ ہے رہنے کی قالو یہ جہنم تو کہیں گے یہ اے ہمارے رب من قدم لنا هذا جس کسی نے مقدم کیا تھا گے کیا تھا ہمارے لیے اس جگہ کا عمل تو فنذ عذابم ذفم في النار تو دوچند چند دے دے اس کو عذاب ذفاً في النار عذاب دو جہنم کی آگ میں وقالو اور کہیں گے یہ مالنا لا نر الرجال ان كنا من الاشرار کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم نہیں دیکھتے ان ادمیوں کو جن کو ہم شمار کیا کرتے تھے منل اشرار شریوں میں سے ہم کہا کرتے تھے یہ شری ہے جگڑا جگڑالو ہے اور یہ متشددین ہیں یہ فلان ہے فلان ہے وہ کہاں گئے جہنم میں تو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے آمت ہم, سے آیا ہم نے پکڑا ہے ان کو مسکرے کے ساتھ ہمزا ملاسار یا ٹیڑی ہو گئی ہیں ان سے ہماری آنکھیں ہیں یہیں ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے اِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌ یقیناً یہ بیان خامخا حق ہے تخاصم و اہل النار جگڑا کریں گے جہنمی قل تو کہہ دیجئے اس بات رسالت اِنَّمَا آنَ مُنزِرٌ یقیناً میں ہوں ڈرانے والا وما من الہن الا اللہ الواحد القہار اور نہیں ہے کوئی بھی الہ مگر ایک اللہ جو یکتا ہے یگانا ہے القہار زوراور ہے طاقتون رب السماوات والارض مالک آسمانوں اور زمینوں کا اور ان کا جو ان کے درمیان ہے العزیز غالب ہے اور بخشنے والا ہے بہ نازیم کہہ دیجئے یہ خبر ہے بہت بڑی قیامت یا یہ توحید یہ بیان یہ مسئلہ بہت بڑا ہے ان تمام ہوں مہرزون اس سے منہ پھیرنے والے ماکان علی من علم نہیں ہے مجھے کوئی علم بل مل ملائے اعلی کا اذ یختسم جب وہ باص مواصہ کرتے ہیں مجھے پتہ نہیں کہ فرشتے اپنے درمیان کیا باتیں کرتے ہیں نفیل میں غیب کی نبی علیہ السلام سے ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین هو انی کئی جاتی میری طرف مگر اس بات کی کہ یقینا میں ہوں ڈرانے والا ظاہر اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من تین یاد کرو جب فرمایا تھا تیرے رب نے فرشتوں سے یقیناً میں پیدا کرنے والا ہوئے کہ انسان کا تین مٹی سے یہ ساتویں دفعہ ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ قرآن میں سات مقامات ہے یہ ساتویں دفعہ پیدا سویتو جب برابر کر دوں میں اس کو ون فخت فیم روحی اور پھونک مار دوں میں اس میں اپنی روح سے روحی اضافتی تشریفی ہے فقو لہو ساج دین تو گر جاؤ اس کے لیے سدا کرنے والے سدا تعظیمی فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ عَجْمَعُونَ تو سجدہ کر دیا فرشتوں نے سب کے سب نے عجمعون اکٹھے اللہ ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اس تک برا خود کو بڑا جانا وکانا من الکافرین اور تھا یہ کفر کرنے والوں میں سے قال یا ابلیس مَا مَنَا كَانْتَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ فرمایا اللہ نے اے ابلیس کی چیز نے منع کر دیا تجھ کو کہ سجدہ کر دیتے تو اس کو جس کو میں نے پیدا کیا ہے اپنے ہاتھ سے اس تک برتا ہے تو نے خود کو بڑا جان لیا مکنت من العالین یا ہے ہے تو تو بڑوں میں سے تو ہے ہی بڑا اور اونچا کالانہ خیر ہوں تو اس نے کہا بے شک میں بہتر ہوں اس سے خلقتنی من تنی منارن نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے وہ خلق من تین اور پیدا کیا ہے اس کو مٹی سے یہ کماتل قیا سے فاسد کر رہا ہے مٹی بہتر ہے آگ سے پہلے اس کی ہم نے تفصیل کی ہے دانا ہاں چو در زمیں پنہا شو سرشاں سر سب بستان شود دانا جب زمین میں چھپ جائے تو اس بستان کو سرسب کر دیتا ہے اور جب یہ دانا آگ میں گر جائے تو جل کے راک ہو جاتا ہے کون سا اچھا ہوا خالا فخرج منہات اللہ نے فرمایا نکل جاؤ اس جنت سے فَإنَّكَ بے شک تو, الى تو کہا سبلیس نے میرے رب تو مہلت دے دے مجھے المی باسون اٹھنے کے دن تک اس دن تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے کالا تو اللہ نے فرمایا فنہ کمن یقیناً وقت مقرر تک عزت ہی کا تو کہا شیطان نے مجھے قسم ہے تیری عزت کی اللہ خام خاں میں گمراہ کروں گا ان سب کو اللہ عباد کمنخلسین مگر تیرے بندین میں سے خاص شدہ امبیاں نہ ہوں تو کون ہوں استثناء شیطان بھی کرتا ہے تو شیطان سے بچنے والے اللہ کی نبی نہ ہوں تو کون ہوں گے قال فلحق حق الحق قل تو اللہ نے فرمایا بس حق اور حق میں کہتا ہوں فلحق و حق میری بات ہے و حق اور حق میں ہی کہتا ہوں یا فلحق و منی ول حق قلب حق میری طرف سے اور حق میں کہتا ہوں انبیاء کے واسطے سے لاملان جنمن کا جہنم تم سے اور ان سے جنہوں نے تیری تاب کی ان انسانوں میں سے اجمائین سب سے جہنم بھر دوں گا مناجرین کہہ دیجئے میں نہیں مانگتا تم سے اس دین کے بیان پر کوئی مزدوری ومانفین اور نہیں ہوں میں اپنی طرف سے بات کرنے والوں میں سے متکلفین اے متقولین القران من تلقاء نفسي اپنی طرف سے بات نہیں کرتا مسروق کی روایت ہے بخاری میں قال دخلنا علی عبد الله ابن مسعود مسروق کہتے ہیں ہم داخل ہوئے ابن مسعود کے پاس قالت ابن مسعود نے فرمایا یا الناس او لوگ من علم شرعاً فليقل به جس کو کسی بات کا علم ہو تو وہ کہے ومن لم يعلم اور جس کو علم کا کا کہ کسی بات نہ ہو دے اللہ عالم تو وہ اللہ جانتا ہے اللہ ہے کہ تو کہہ اللہ واللہ جانتا ہے قال اللہ, عز وجل اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اپنے نبی سے نی نبی کہہ کہ دیجیے میں نہیں مانگتا تم سے اس دین کے بیان پر کوئی اجر اور مزدوری اور نہیں ہوں میں خود سے باتیں کرنے والا تبلیغ کی شرط ہے یہ اِن هو اللہ ذکر نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت مخلوقات کے لیے والم اللہ نب اہ اور خام خواب سمجھ جاؤ گے تم اس کی خبر پر ایک وقت کے بعد کچھ وقت کے بعد تم کو خبر مل جائے گی اور پتہ چل جائے گا نب اس کی خبر کو پر تم جان لو گے اس کی خبر کو بعد باد ایک وقت کے بعد تو سورہ صافات میں ابتلا المستفین ذکر ہو گئی نیک اور چنے ہوئے لوگوں پر ابتلا بسم اللہ رحیم من اللہ العزیز الحکیم اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِسَ اللَّهُ الدِّينِ سورة زمر اس سورت کو سورة الغرف بھی کہتے ہیں یہ مکی سورت ہے سورة سبا کے بعد نازل ہوئی ہے نزول میں انسٹھ نمبر پر ہے اور مرصف کی ترتیب میں انتالیس سورہ سواد کے بعد لگی ہے جب سورہ سواد میں شفاعت قہری کی رد ہوئی تو اس صورت میں شرک فل عبادت کی تردید ہو رہی ہے یا سورہ سواد کے آخر میں قرآن کریم کا صدق بیان ہوا اور ترغیب الاقرآن دی گئی تو اس صورت کی ابتدا میں صدق قرآن بیان ہو رہا ہے سورہ سواد میں انبیاء کرام کے واقعات دلائل نقلیہ کے ساتھ تھے تو اس صورت میں عقلی دلائل انبیاء کرام کے واقعات نقلی دلائل تھے توحید پر تو اس صورت میں عقلی دلائل ہیں یہاں توحید پر سور میں ابتلا ذکر ہوئی مستفین پر تو اس صورت میں فرمایا فد اللہ مخلصین علین حکار ایک اللہ ہی کو اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہو تم اللہ کے لیے اپنے دین کو سورہ سواد میں فرمایا آیت نمبر پچاس میں جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے تو اس صورت میں سورہ زمر میں آیت نمبر تیہتر میں فرما رہے ہیں فرشتے بھی استقبال کریں گے جنتیوں کے جنتیوں کا استقبال فرشتے کریں گے یا سور ساد میں آیت نمبر پچاس میں فرمایا جنت کے دروازے کھلے ہوں گے تو یہاں آیت نمبر بہتر میں فرما رہے ہیں جہنم کے دروازے بند ہوں گے اور جب ہی یہ جہنمی جہنم تک پہنچیں گے تو فوراً ان کے لیے دروازے جہنم کے کھول دیے جائیں گے سواد میں ترغیب تھی ال تدبر القرآن قرآن کے تدبر تفکر کی طرف تو اس صورت میں آیت نمبر اٹھارہ میں فرما رہے ہیں یہ عقل مندی ہے کہ قرآن پہ تدبر اور سوچ اور فکر جو کرے تو یہ عقل مندی ہے عقل مندی کی نشانی ہے سورت کا دعویٰ بات التوحید بلا دلہ دلائل کے ساتھ اللہ رب العزت کی توحید کا اثبات ہے اور مشرقین کے شبہ کا جواب ہے مانا ابو علی بنا اللہ ذلف آیت نمبر تین میں سورت میں توحید کا دعویٰ آٹھ مرتبہ ہے آیت نمبر دو میں آیت نمبر چھ میں آیت نمبر گیارہ آیت نمبر انتیس آیت نمبر اٹھتیس اور آیت نمبر چوالیس پھر آیت نمبر چھیالیس اور آیت نمبر باسٹھ میں صورت میں شرک الع عبادت کی تردید چار مقامات پہ ہے پہلی آیت میں فعبود اللہ مخلص صلی الدین پھر آیت نمبر گیارہ میں اور آیت نمبر چودہ میں اور آیت نمبر چھیاسٹھ میں صورت میں رد شرک ف علم کی یہ دو مرتبہ ہے آیت نمبر سات اور آیت نمبر چھیالیس میں شرخ تصرف کی تردید بھی دو مرتبہ ہے آیت نمبر اٹھتیس اور آیت نمبر چھیالیس اور شرکا کی تردید بھی دو مرتبہ ہے آیت نمبر آٹھ اور اٹھتیس سورت میں اتخاذ الولد کی تردید آیت نمبر چار میں ہے اور شفاعت قہریہ کی تردید آیت نمبر تریالیس میں ہے سورت میں اسماء حسنہ بحسف تکرار تکرار کے حزف کے ساتھ اٹھارہ ہے اللہ رب العزت کے نام اٹھارہ ذکر ہو رہے ہیں بحسف تقرار تو دعوت سورت کا اس التوحید توحید اور مشرقین کے شبہ کا جواب تنزیل الکتابی من اللہ عزیز الحکیم یہ ترغیب القرآن ہے آنا اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے جو کہ غالب ہے اور حکمتوں والا ہے اِنَّا الیکل کتاب یقیناً ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف کتاب کو بالحق علی اسبات الحق علی اظہار الحقی حق کے اس بات اور اظہار کے لیے اللہ مخلصین مخلص اللہ الدین تو عبادت کرو بندگی کرو ایک اللہ کی اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہو تم اللہ کے لیے اپنے دین کو اپنی عبادت کو مخلصین اللہ الدین سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے الخلا ان یخلص صلاحب اَن يَخْلِصَ الْعَبْدُ دِينَهُ وَعَمَلَهُ لِلَّهِ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ فِي دِينِهِ وَلَا يُرَائِ بِعَمَلِهِ أَحَدٌ سعید ابن جبیر فرماتے اخلاص اسے کہتے ہیں کہ بندہ اپنے دین کو خالص کر لے اور اپنے عمل کو خالص کر لے اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے اس کے دین میں وَلَا يُرَائِ بِعَمَلِهِ أَحَدٌ اور ریا نہ کرے دکھلاوا نہ کرے اپنے عمل کے ساتھ کسی ایک کو بھی صاحل ابن عبداللہ تصری فرماتے ہیں اخلاص اللہ یورائی کہ ریا نہ کرے فا اللہ مخلص اللہ الدین اللہ کی عبادت کرو ریا سے پاک شرک سے پاک یہ مان فا اللہ تو بندگی کرو ایک اللہ کی اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہو تم اللہ کے لیے اپنا دین اپنی بندگی اور عبادت حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلات و السلام نے فرمایا تھا ارناسو کلہم ہلاک ال للہ علیمون ولا علیمون کلحم ہلکا عاملون ولا عامل کلحم ہلکا الل المخل خطرن انسان سب کے سب ہلاک اور تباہ ہیں مگر صرف علماء حق حقبرس تباہی سے بچے ہیں عالمون و کلہم کلحم ہلاکا اور علماء بھی سب تباہ اور ہلاک ہیں مخل مگر عمل کرنے والے والعاملون کلہم ہلکا اور عمل کرنے والے بھی سب کے سب ہلاک ہیں الل المخلصون مگر اخلاص رکھنے والے مخلصون اخلاص والے وہ بچے ہیں ہلاکت سے والمخلصون مخلصون خطر اور مخلصون بھی خطرے پہ ہیں وہ بھی ہمیشہ خطرے میں ہوتے ہیں والعلم علم بلا عمل اور علم عمل کے بغیر ہوباون یہ گرد و غبار ہے ابس ہے ولامل و بلا اخلاص آنا <عَنَاؤن> اور عمل اخلاص کے بغیر آنا ہے تفسیر مرجان میں ہے یہ روایت تو ابو یعقوب کہتے ہیں المخفوف ہوک تم حسنات ہوں کمایک تو مسیات ہو اخلاص اسے کہتے ہیں کہ اپنی نیکیاں بھی اس طرح چھپائے جس طرح کہ اپنی برائیاں چھپاتا ہے گنا کو چھپاتا ہے اسی طرح نیکیوں کو چھپانا اخلاص ہے فابود اللہ مخلص اللہ الدین تو بندگی کرو ایک اللہ کی اس حال میں کہ خالص کرنے والا ہو اللہ کے لیے اپنی بندگی اور عبادت کو اللہ الدین الخالص خبردار یہ تنبیہ ہے اللہ الدین الخالص ایک اللہ کے لیے دین خالص خالص بندگی ایک اللہ ہی کی کرو اب زجر والذین اتخذوا من دونی ہی اولیاء اور وہ لوگ جنہوں نے پکڑا ہے اللہ کے سوا دوسرے مددگاروں کو مان وہ کہتے ہیں ہم عبادت نہیں کرتے ان اولیاء کی اللہ لنا اللہ زلفا مگر اس لیے کہ نزدیک کر دے ہمیں اللہ کے ہاں درجے میں ہم ان کی عبادت اور بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا درجہ اللہ کے ہاں بڑھاتے ہیں ہمیں اللہ کے قرب ہم دیتے ہیں اللہ کے قرب تک پہنچاتے ہیں اسی طرح کا یہ وسوسہ ان کا یونس آیت نمبر اٹھارہ میں ذکر ہوا تھا من دون اللہ ما لا يضرهم ولا <انداللہ> یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرات ہمارے شفارسی ہیں اللہ کے ہاں ہم ان کے وسیلے اللہ سے مانگتے ہیں یہاں بھی فرمایا ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ شفارش کرے ہماری اللہ کے ہاں نزدیک کرتے ہمیں اللہ اللہ کے ہاں. یہ اللہ کا قرب ہمیں دلاتے ہیں زلفا درجے میں ان اللَّهَ بَيْنَهُمْ يَقِينًا اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان فی ما کانو فی اختریفون فی اختر اس میں کہ تھے یہ جس میں اختلاف کرنے والے ان اللہ یہ ہوا کا کفار بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو ہو جھوٹا کفار لو اراد اللہ و و یہ رد ہے ملائی بالملائکہ پر لو اراد اللہ اگر چاہتا اللہ ارادہ کرتا اللہ ائت تخیدہ والدن کے پکڑ لے نائب لفا تو خواہ مخواہ چن لیتا مِمَّا یخل حکما یا شاہ اس سے جو پیدا کیا ہے اللہ نے جو اللہ چاہتا اللہ اپنی مرضی سے اپنے لیے بیٹے اور بیٹیاں چن لیتا تمہیں نہ کہتا کہ تم میرے لیے بیٹے اور بیٹیاں چنو سبحان پاک ہے اللہ اتحاد الولت سے وہو اللہ الواحد اور یہ اللہ ہے یکتا یگانا القحار زوراور خلق سماواتی ولاردا دلیل عقلی ہے پیدا فرمایا اللہ نے آسمان اور زمینوں کو بالحق ال اظہار الحق کے حق کے اظہار کے لیے تاوی اللہ, تا وی اللہ شپیر را پورز باندھی لپیٹتا ہے اللہ رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر اور تابے کیا ہے اللہ نے سورج اور چاند کو یہ سب جاری ہیں علیہ جل مسما مقرر نیٹ تک اللہ عزیز الفار خبردار یہ اللہ غالب ہے بخشنے والا ہے یہ دلیل عقلی تھی دوسری دلیل پیدا کیا اللہ نے تم کو من نفس واحد ایک نف سے سما جالم انہا زو پھر ٹھہرایا اللہ نے اس نفس سے اس کی بیوی کو وان زرا لکم من الانام سماانیہ تزواج انزل بمان خلقا اور پیدا کیے اللہ نے تمہارے لیے جانوروں سے 8 قسم کے جوڑے یخلقukum فی بُطون امہاتکم پیدا فرماتے اللہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں خلقم من بعد خلق خلقا من بعد خلق ایک پیدائش دوسری پیدائش کے بعد فی ظلمات ثلاث تین اندھیروں میں ایک اندھیرہ شکہ میں مادر کا دوسرا اندھیرہ رحم کا تیسرا پیٹ کا ذالکم اللہ ربکم لہو الملک یہ سی ان صفتوں علی اللہ تمہارا رب ہے اسی اللہ کے اختیارات ہیں لہو الملک سارے اختیارات اللہ کے ہیں لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی بھی الہ مگر ایک اللہ فانہ تُسْرَفُونَ تو کس طرف تم پھر گئے کس طرح پھیر دیے گئے ہو تم ان تکفروا فان الله غنی عنکم اگر تم نے کفر کیا تو بے شک اللہ غنی ہے بی حاجت ہے تم سے اللہ تمہاری کوئی پروا نہیں کرتا مانع تمہارا محتاج تو نہیں ہے ولا يرضى لعباده الكفرا اور پسند نہیں کرتا اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر و ان تشکرو يرضه لكم اور اگر تم شکر ادا کرو تو پسند کرتا ہے اس شکر کو اللہ تمہارے لیے ولا تذرا تما اور نہ اٹھا سکے گا یہ نفی ہے شفاعت قہری کی اور نہ اٹھا سکے گا ایک اٹھانے والا بوجھ کسی اور کا سم میلا رب بھی کم کم پھر تمہارے رب کی طرف تمہاری واپسی ہے تو خبردار کر دے گا تم کو اس پر کہ تھے تم اس وہ عمل کرنے والے انہو علیمم بذاتی صدور بے اللہ جاننے والا ہے دلوں کے رازوں کو اب حالت منکر انسان کی وَإِذَا مَسَّلْ انسانَ زُرٌّ اور جب پہن جائے بیمان منکر انسان کو تھوڑی سی تکلیف دعا رب بہو تو یہ پکارتا ہے اپنے رب کو منی بنی لئے اس حال میں کہ آجز ہی کرنے والا ہوتا ہے اللہ کی طرف سُمَّ إِذَا خَوَّ لَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ پھر جب دے دے ہم اس کو نعمت اپنی طرف سے نسیماں ما نیت یدعو ال تو یہ بلا دیتا ہے وہ تکلیف کہ تھا یہ پکارنے والا اللہ کو الہی اس کی طرف من قبل اس سے پہلے پھر وہ تکالیف اور وہ فریادیں اس سے بھول جاتی ہیں وجال ہی اندازن ٹھہراتا ہی اللہ کے لیے انجام یہ ہوا کہ یہ گمراہ ہو گیا لیو لام للعاقبت ہے گمراہ ہو گیا اللہ کی راہ سے کل بھی کفری کا کلیلہ کہہ دیجیے فائدہ حاصل کرو اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا ان ہے جہنمیوں میں سے ام من ہوا اللیل ساجدن یہ تقابل ذکر ہو رہا ہے بین المعدین و المشرقین آیا وہ جو کہ ہو آجزی کرنے والا آنا اللہ رات کے اطراف میں ساج سجدہ کرنے والا وقاء اور کھڑا رہنے والا یا ضرور آخرا ڈرتا ہے یہ آخرت سے ویرجو رحمت ربی اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کا دیجیے آئے اب برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں سمجھتے ہیں علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے اللہ کی کتاب کو اللومل قول ولامل علم قول و عمل دونوں سے مقدم ہے تو حل یس طلینہ یہاں روح میں علوسی صاحب بہت اچھی بات لکھتے ہیں حل یس طلینہ يعلمون اے آمونہ يعلمون قدر مابود فیت لبونہ قدر مابودیم اللہ۔ آیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں کیا جانتے ہیں قدر معبود ہم اپنے معبود کی قدر کو جانتے ہیں فیت تو طلب کرتے ہیں اللہ سے اپنی حاجات کو ودینہ لایا لمونہ اے لایا لمونہ قدرا مبودی فید رونا غیر اللہ اور برابر ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے اپنے معبود کی قدر کو تو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا اوروں کو مخلوق کو پکارتے ہیں تو یہ دونوں برابر ہیں علماء اور جوہلا نہیں ہیں برابر ان نمایترباب یقینا نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے کل یا, یا عباد الدینہ منتقر ابکوم یہ ترغیب سے تبلیغ ہے کہہ دیجئے اے بندو وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اتقور ربکم ڈرو تم اپنے رب سے للینا سنوفی ہادی ہادانا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں ہسانا بہتر بدلے ہوں گے وارد اللہ واہ سے آ اور اللہ کی زمین فراخ ہے اگر تمہیں یہاں اللہ کی بندگی کی اجازت نہیں دی جاتی تو دوسری جگہ جا کے بندگی کرو بندگی نہیں چھوڑنی زمین اور ملک اور علاقہ اور گاؤں کو چھوڑ دینا ہے البافی قوم فاخرجوت جب ایک قوم کی زمین میں بدعات ظاہر ہو جائے تو تم نکل جاؤ اس سے متعین کی زمین میں چلے جاؤ ہجرت کر دن وفسر ناجرحم بغیر حساب یقیناً پورا بدلہ دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے بے حساب بدل ان کو دیا جائے گا کہ میں بندگی کروں ایک اللہ کی مخلص اللہ الدین اس حال میں کہ خالص کرنے والا ہوں اللہ کے لیے اپنا دین وہ تو لانا کونا اول المسلمین اور مجھے حکم کیا گیا ہے کہ ہو جاؤں میں پہلا گردن رکھنے والوں میں سے اللہ کے قانون کے سامنے تسلیم ہونے والے مجھ سے کل انقاف انع سعید و رب کہہ دیجیے یقیناً میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی فرمانی کی اپنے رب کی تو ڈرتا ہوں آزاب من عظیم بڑے دن کے عذاب سے قل اللہ بو کہہ دیجیے ایک اللہ کی میں عبادت اور بندگی کرتا ہوں مخل دینی اس حال میں کہ خالص کرنے والا ہوں اللہ کے لیے اپنے دین کو فا بو امر تحدید ہے تو تم بھی عبادت کرو ماشے تم جس کی تم چاہو تمہاری مرضی من دونی اللہ کے سوا قل ان الخاسرین اناسرین الدین خصیر کہہ دیجیے یقیناً تاوانی ہیں وہ لوگ جنہوں نے تاوان میں ڈال دیا نقصان میں ڈال دیا خسارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو واہلیم اور اپنے اہل ویال کو قیامت کے دن اللہ خان خبردار یہ یہی ہے خسران ظاہر ذل ان کے ان نیچے بھی ہوگا جہنم کی آگ کا سایہ ذالی خوف اللہ بھی عباد یہ آگے نیچے آگ کے اندر ہوں گے اوپر نیچے یہ عذاب عزاب یوخوی فل بھی ہے اللہ اس عذاب کے ذریعے اپنے بندوں کو یا عبادی فتقون اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو ڈر جاؤ مجھ سے اب ابشارت ولدینبود اور وہ لوگ جنہوں نے خود کو بچایا طاغوت سے غیر اللہ کی بندگی سے ائیں آبودا کہ عبادت اور بندگی کرے کی وہ ابو اللہ تو پھر گئے وہ اللہ کی طرف اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا لہبو شرا تو ان کے لیے خوشخبری ہے فبشیر تو خوشخبری دے دیجئے میرے بندوں کو اللہ دینا وہ بندے یس القولہ جو خوب شوق اور محبت سے سنتے ہیں اللہ کے کلام کو قول کتاب اللہ کا قرآن عام طور پہ مفسر مفسرین ذکر کرتے ہیں یس طلحۂ القرآن فیتنا تو تابے کرتے ہیں اس کے بہترین بہترین عوامر کی اللہ دین اسون القاعل جیسے سر مومنون آیت نمبر اٹھاسٹھ سر مزمل آیت نمبر پانچ اور سور قصص کی آیت نمبر اکاون وہ لوگ جو سنتے ہیں اللہ کا قرآن فیط تبھی تو تابے کرتے ہیں اس کے خوبصورت خوبصورت عوامر اور احکام کی عوامر کی تابے سے اجتناب اولائک اللہ ہداہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت دی ہے اللہ نے وہ الائیباب اور یہ لوگ یہی ہیں عقل والے افن حق علیہ کلی العذاب آیا وہ کوئی کہ لگ گیا اس پر حکم عذاب کا یہ نفی ہے تصرف کے نبی علیہ السلام سے اور تسلی بھی ہے آفانت تنقض من فی النار آیا تو بچا سکتا ہے اس کو جو ہو جہنم میں جانے والا لاکنت ربهم بشارت لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے لہم غور غرف غورفمت ان کے لیے بالا خانے ہوں گے اس کے اوپر بالا خانے ہوں گے بنائے گئے یہ بہت حسین عمارت ہوتی ہے بالا خانے کے اوپر بالا خانہ اور اوپر بیٹھ کے سارے نظارے کریں گے یہ تجری من تحت بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں جنت کی نہریں سورہ محمد کی آیت نمبر پندرہ میں آ جائیں گی انشاءاللہ وعد اللہ اللہ وعدہ کیا ہے اللہ نے یہ یخلف اللہ خلاف نہیں کرتا اللہ اپنے وعدے کا عبد اللہ اقلیہ پھر علم تران اللہ سماعی مان آئے تو نہیں دیکھتا کہ بے شک اللہ برساتا ہے اوپر سے بارش فصل تو چلاتا ہے اس بارش کو چشموں میں کی شکل میں الارد زمین میں سمی جو بھی ذرا پھر نکالتا ہے اس کے ذریعے فصلیں مختلف رنگا رنگ رنگ ہیں اس کی سم یہی جو پھر اس فصل کو پکا دیتا ہے فتح مسفرن تو پھر دیکھے گا تو اس کو مسفرن زرد سمج آلو تامن پھر ٹھرا دیتا ہے اس کو کاٹی ہوئی تامن یہ فصل کاٹ دی جاتی ہے اور بھوسا ایک طرف دانے دوسری طرف بھوسا جانور کھاتے ہیں دانے انسان اور پرندے چرندے کھاتے ہیں ان نفید علی کرالی باب یہ تمبی ہے بے شک اس میں خامخوا نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے اب پھر ترغیب آفا من شرح اللہ صدر اسلام آیا وہ کوئی کہ کھولا اللہ نے اس کا سینہ اسلام کے کاموں کے لیے فہو اعلی نور من رب تو یہ ہو نور پر اپنے رب کی طرف سے تو کمن ہو سکا ان شراہ صدر کی علامات حدیث میں بیان ہوئی ہے تیر علامات ان شراہ صدر کی اللہ جن کی دل اور سینہ کھول دے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے تو اس کی تین علامات ہیں النابتار الخل اللہ دار الخل عنابت اور رغبت ہمیش گیری کے گھر کی طرف و تجاف دنیا سے جو دھوکے کا گھر ہے احتراج اور منہ پھیرنا و نزول اور موت کی تیاری کرنا موت کے آنے سے پہلے یہ تین علامات انشراہ صدر کی ہیں تین علامات اف امن آیا وہ کوئی جس نے کھول دیا جس کے کھول دیا اللہ نے سد رہو اس کے سینے کو لام اسلام کے کاموں کے لیے فہو تو یہ ہو نور پر اپنے رب کی طرف سے فوائل الخیتی من ذکر اللہ تو ہلاکت ہے ان سخت دلوں والوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے دل سخت ہیں خاصیت قلوب یہ کون ہے شیخ القرآن علیہ الغفران مولانا ولی اللہ قابل گرامی رحم فرمایا کرتے تھے قلوب من اجلی کتاب اللہ ہائی سلم امین ان کے دل سخت ہو گئے اللہ کی کتاب سے کہ یہ لوگ اللہ کی کتاب پہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے لیے ہلاکت ہے کیونکہ دل کی نرمی قرآن کے ذریعے ہے اور مالک ابن ابی دینار فرماتے ہیں ماں دارابت الزم قسبۃ القلب نئی بیان کی گئی کوئی عقوبت اور سزا جو بڑی ہو قصوے قلب سے یہ بہت بڑی سزا ہے دل سخت ہو جائیں تو ہلاکت ہے ان سخت دلوں والوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے من ذکر اللہ من اجل کتاب اللہ حیثی امین اللہ کی کتاب کی وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ کی کتاب پہ ایمان نہیں لاتے مبین یہ لوگ ہیں گمراہی میں ظاہر اللہ, نزل احسن, کتابا اللہ نے بیجی ہے بات احسن الحدیث کتاب متشاب اللہ نے بھیجی ہے بہترین احسن الحدیث متشاب ہن ہن ایک طرح ہے مضامین اس کے مسانی بار بار آنے والے مضامین ایک طرح کے ہیں یعنی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں دنیا والوں کی کتابوں کی طرح ایک جگہ ایک بات لکھے پھر اپنی بات کی خود تردید کرتے ہیں نہیں اے متشابقی الصدق و بلاغتی مشابہ ہے اس کا بعض حصہ بعض کے ساتھ صدق میں فساحت میں اور بلاغت میں یہ کی طرح ہے الحمد للہ سے ورنہ مسانیا بار بار آنے والی ہے تخشر ہلود الدین رب ڈرتے ہیں اس سے دل ان لوگوں کے جلود بدن دن ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے تک شعر شعار کسے کہتے ہیں روح المانی میں اور سراج المنیر میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس صحابہ کی صفت ہے شار تک شمین رب اور یہ خشیت کی وجہ سے بدن کا لرزنا ہے خشیت کی وجہ وجد ہے وجہ قطع فرماتے ہاد نا اولیا یہ صفت ہے اللہ کے اولیاء کی وہ اولیاء اللہ اللہ نے ان کی صفت بیان کی ہے اس کے ذریعے بیان تک شعر جلودہم کے ڈریں گے ان کے بدن و کی اعینہم اور روئیں گی ان کی آنکھیں وتطمئنوا قلوبہم بذكر الله اور مطمئن ہوں گے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوں گے ان کے دل ولم ينعطہم بزحاب العقل والغيشان لان ذلك في اهل البدع بدعت وزال کمین شیطان تفسیر خازن لکھتے ہیں اللہ نے صحابہ کی صفت اولیاء اللہ کی صفت یہ بیان نہیں فرمائی کہ ان کی عقل زائل ہو جائے گی ان پہ غشی آئے گی کیونکہ یہ اہل بےدت میں ہوتا ہے وزال کمین شیطان اور یہ شیطان کی طرف سے ہے ابن سیرین بھی فرماتے ہیں علامہ ابن سیرین اگر یہ وجد والے وجد کے دعوے دار ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ دیوار یا کنویں کے کنارے بیٹھ جائیں ان کو بٹھا دیا جائے اور ان کے سامنے پھر قرآن کو پڑھا جائے اگر دیوار کے اوپر ان پہ وجد آ گیا تو یہ یقیناً کہ قرآن کا اثر ہے اور یہ وجد ہے ان کی دلوں کی رقت ہے اور اس نے دیوار سے چھلانگ لگائی یا کنویں سے کودا تو یہ وجد ہے اور اگر اس طرح نہ ہوا تو من الشیطان عبد الله اب اب عب... عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے فرماتے ہیں قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا تا اذاق شار جلود العبد جلد العبد من خشیت الله تحات عنه ذنوبه جب اللہ کے ایک بندے کا بدن اللہ کے ڈر کی وجہ سے لرزے تو اس لرزنے سے اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں کماطت عنی شجر یا بے ستی وار شعب الایمان میں دوسری جلسفہ دو 237 پہ یہ روایت ہے جس طرح کے خشک پتے درخت کے لانے سے جھڑتے ہیں اسی طرح اللہ کے ڈر کی وجہ سے لرزنے کی وجہ سے بندے سے گنا جھڑتے ہیں اور اسما بنتبی بکر سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہما سولہ اس سے پوچھا گیا فکانہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے صحابہ کیا کیا کرتے تھے اذا قرآن علیہ، اذا قرآن علیہم القرآن جب ان پر قرآن پڑھا جاتا تھا تو صحابہ پہ کیا کیفیت آتی تھی قالت تو ابھی بکر نے فرمایا کانو کما ناتم اللہ عز وجل. تھے وہ اس طرح جس طرح کے اللہ نے ان کی صفت کو بیان فرمایا ہے آی نہم و تب شعر رجلدو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اور ان کے بدن لرسستے تھے قال بد اللهہ فقلطلہ عبدلہ فرماتے ہیں میں نے کہا اسمما بنت اننتے بکر سے۔ ان نہ سلییوں میںہقرری آے ہویوہ۔ ان نہ سلیوہ۔ ادہ قری آے ہملقرآن آج کے کچھ لوگ ہیں جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے توخرہہہم مخشہ آ عليهئ تو گر جاتا ہے ایک ان میں سے اس پہ غشی آ جاتی ہے بے قالت تو اسما بن تبو بکر نے فرمایا اعوذ باللہ پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ہاں من الشیطان الرجیم شیطان دتکارے ہوئے کے شر سے یہ تو شیطانی حرکت لگتی ہے اسما بنت تبی بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو تک شعر رو امام ماوردی انکت والعیون میں اور تفسیر تبری میں ابن جری لکھتے ہیں تخرالی سمت علی نلاوتی ہی کتاب اللہ اس کلام اللہ کی عظمت کی وجہ سے ان کے بدن لرستے ہیں اور پھر نرم ہو جاتے ہیں یعنی مائل ہو جاتے ہیں ان د تلاوتی ہی قرآن کی تلاوت کے وقت عمل بھی کتاب اللہ عمل کی طرف اللہ کی کتاب پر قطعہ سے بھی روایت ہے اسی طرح کی کہ قرآن اولیاء کی صفت بیان کرتا ہے اقشار ہاں و تارا تن تل ترین جلود و ملا ذکر صفی اور اس اولیاء کی صفت میں یہ نہیں ہے کہ ان پہ غشی آئے گی اور ان کے عذاب میں استراب آئے گا لو حصلت تلکل حال اگر ایسی حالت کسی کو ہو تو لکانت من الشیطان یہ وجد والی حالت من الشیطان ہے فد اللہ آیت کی یہ آیت میں یہ دلیل ہے کہ اگر قرآن یا ذکر اللہ کا ذکر کرتے وقت کسی پہ پاگل پن آیا تو یہ شیطان کی طرف سے ہوگا بس تخشیر جلود تکینہ ڈرتے ہیں اس قرآن کی وجہ سے بدن ان لوگوں کے لرستے ہیں جو ڈرتے ہیں اپنے سمت علی نلودوم پھر نرم ہو جاتے ہیں مائل ہو جاتے ہیں ان کے بدن و قلوبم اور ان کے دل علا ذکر اللہ اللہ کی یاد کی طرف اللہ ادیب ہی, ہی میں شاہ یہ ہدایت اللہ کی ہدایت دیتا اللہ اس کے ذریعے جس کو چاہے وَمَن يزلل اللہ فما له من حاد اور جس کسی کو چھوڑ دے اللہ گمراہی میں تو نہیں ہوگا اس کو, کو کوئی راہ دکھانے والا پھر اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہوگا تقیبی وجہ سو الزاب آیا وہ جو خود کو بچائے اپنے چہرے کے ساتھ برے عذاب سے چہرہ انسان کے بدن میں ایسا حصہ ہے کہ انسان اس کو بچاتا ہے دوسرے بدن کو آگے کرتا ہے تکلیف کے کسی کو دپڑ مارو بچے کو تو منہ پھیر دیتا ہے ہاتھ کمر اور سر آگے کر دیتا ہے لیکن منہ کو بچاتا ہے لیکن قیامت کا ایسا عذاب ہوگا جو یہ لوگ منہوں پہ لیں گے اپنے آپ کو منہ اور چہرے کے ذریعے بچائیں گے آیا وہ جو اپنے آپ کو بچاتا ہے اپنے چہرے کے ساتھ سو الآز ابن کثیر نے بھی لکھا ہے یہاں نَعَتَ اللہِ, نَعَتَ اللہُ, نَعَتَ اللہ یہ نات اور صفت ہے اللہ کی اولیاء کی کہ اللہ نے اپنی اولیاء کی صفت بیان کی ہے بے ان تک شہر جلود ہوں وطب کیلوب ہوں الا ذکر اللہ ورغش یا فیاہل بد آتی وہ شیتوان یہ شیطانی عمل ہے تو آیا وہ کوئی جو اپنے آپ کو بچائے اپنے چہرے کے ساتھ سو آزاب عذاب برے عذاب سے قیامت کے دن تو حمزہ اس کے تقابل اور افامن کا جواب حذف ہے کمن ہوا لئی سکر لیکا قیل علی اور کہا جائے گا ظالموں کو چکھ لو سزا اس کی کہ تھے تم کرنے والے جو کچھ کر زب من قبلیم جٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے جٹلایا تھا انہوں نے اللہ کی کتاب کو فاطاہ شور تو آ ان کے پاس عذاب اس طرف سے کہ یہ لوگ نہیں جانتے تھے فا ذاکا اللہ الخذ یا فل دنیا تو چکھا دیے ان کو اللہ نے رسوائی دنیا کی زندگی میں والا عذاب الآخرت اکبر اور خامخا عذاب آخرت کا بہت بڑا ہے لو لوقانو یالمون کاشک اگرچہ یہ سمجھنے والے ہوتے هذا ولقت ضروراسی فحاد یہ ترغیب دوبارہ ضرب نالاسی اور یقیناً بیان کیا ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں من کلیما سلن ہر قسم کی مثال کو لالح یا تزک کرون خامخواہ کے یہ لوگ سوچ اور فکر کریں اللہ کی کتاب میں قرآن عربی یہ پڑھنے کی کتاب ہے واضح زبان میں غیر زی عربی زبان میں ہے غیر زی نہیں ہے کگلے اور ٹیڑے پن والی کتاب لال خامخا کے لوگ خود کو بچا لیں اللہ کی نافرمانی سے دور شرکا خود قرآن عربی سفیان ابن سے حکایت ہے اور وہ ستر تابین سے نقل کرتے ہیں کہ ان القرآن علیہ سا بھی ولا مخلوقین قرآن نہ خالق ہے اور نہ مخلوق ہے بلکہ خالق کی صفت ہے ذرا اللہ مسلم یہ زجر ہے مشرکوں کو ایک مثال کے ساتھ بیان فرماتا ہے اللہ ایک مثال رجول ایک آدمی کی فی کاؤ جس میں ہو بہت سے شریک متشا کی سنا مختلف ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے والے اور دوسرا آدمی ہے سلام جو کہ سلا سلا سلامت ہو سارا کا سارا ہو ایک ہی کے لیے ایک آدمی کے لیے ایک سارے گاؤں کا نوکر ہے ایک ایک مالک کا نوکر ہے دونوں برابر ہیں چم خر دے گدا ہے سارے محلے کا شریک تو ہر کوئی اس پہ اک کام کرتا ہے بار برداری کرتا ہے لیکن اس کے آرام اور خوراک کا کوئی بھی خیال نہیں کرتا ہر کوئی کہے گا وہ دوسرے نے کیا ہوگا اور ایک ایک مالک کا مملوک ہے دونوں برابر ہے حریث استویانی مسئلہ ایک وہ انسان ہے جس نے اپنے لیے مختلف آلحاف منتخب کیے اور بنائے مختلف چیزوں کے مختلف ذمہ دار یہ بیماری دور کرنے والا یہ بچے دینے والا یہ برکتیں ڈالنے والا یہ کاروبار میں ساتھ لانے والا یہ دشمن کو ہلاک کرنے والا یہ بگڑی بنانے والا یہ بیڑے پار لگانے والا کتنے ہیں متشا کی ورجلن اور دوسرا معاہدے سلام اللہ رجول مثال من غیر تشویحل جو ایک معبود ایک ایک علا اور ایک مالک کا بندہ ہے حالی استویانی مسئلہ برابر ہیں یہ دونوں مثال میں نہیں ہیں برابر الحمد عالم و میں امام بغی فرماتے ہیں لکھتے دونا دون, ہی من, المعبودین یا ہیں الحمد دون ہی من المعبودین تمام صفات الوحیت صرف اور صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہیں اللہ کے سوا اور کسی کے لیے نہیں ہیں ان کے معبودوں میں سے من المعبود بل اکثر ہم لایا بلکہ اکثر ان میں سے نہیں سمجھتے انکا و انہم بے شک آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں ان پہ بھی موت آئے گی اور رو دے تو نبی پر بھی حق ہے ہر فرد بشر کی طرح ان کا میتھن یہ دپڑ تھا ان لوگوں کے چہرے پر جو کہتے ہیں کہ نبی پہ موت نہیں آتی اللہ نے فرمایا اور نبی کو موت کی نسبت کرنا نبی کی طرف موت کی نسبت کرنا یہ گستاخی بھی نہیں اگر ہوتی تو قرآن کبھی بھی انا کم نہ کہتا بے شک آپ بھی فوت ہونے والے ہیں میتون اور یہ بھی فوت ہونے والے مرنے والے ہیں کم یومل قیامت یاب بھی کم تخت تسیمون پھر یقیناً تم لوگ قیامت کے دن اپنے عرب کے ہاں تخت تسیمون بحث مباحث اور جھگڑا کرنے والے ہوگے فمن ازلم تو کون ہے برا ظالموں سے جس نے جھوٹلا دیا جھوٹ بولا اللہ پر وکذب بصدق اور جھوٹلایا سچ کو بصدق صدق توحید قرآن صدق توحید یا شہادت واللہ الہی اللہ یا صدق كل من دعا الالتوحید اللہ فوجا بصدق وکل مومن صدق بیہی ابن جریب نے تفسیر تبری میں لکھا ہے تو جٹلا دیا سچ کو اس جاہو جب آ گیا یہ سچ اس کے پاس صفی جہنم مسول آیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانا کافروں کے لیے ویسکی وبی الام المتقون اور وہ لوگ جو آ گئے بتقی قرآن کے ساتھ وہ آدمی جو آ گیا قرآن کے ساتھ بسقی شہادت الا اللہ, اللہ بسکی جا بس کل مند توحید اللہ جا بس قلو من صدا کبھی جو کوئی بھی آگیا اور وہ کہ آگیا گیا بصقی قرآن اور توحید کے بیان سے و صد ہی اور جس نے تصدیق کی اس قرآن کی مصداق اول اس قابو بکر صدیق ہے وہ سد کبھی وک المومن سد تو اللہ کوم یہ لوگ یہی ہیں متقی اور پرہزگار ان کے لیے ہوگا وہ جو یہ چاہے ان کے رب کے ہاں اور یہ بدلہ ہے کاروں کا یہی بدلہ ہے نیکوکاروں کے لیے ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے فرمایا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمه لاخي من عرضه او شيء فيتحلل له منه اليوم قبل ان لا يكون دينارا ولا درهما وان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم تكن له حسنات اخادمن سیئات صاحبه فامل علیه بخاری شریف کی حدیث تھی ثم یوم تلقون یوم القیامت عند ربکم تختصمون ایت نمبر 31 قیامت کے دن جس نے اپنے بھائی پہ ظلم کیا تھا اس کی بے کی تھی یا کوئی اور حتی کہ ایک روپیہ دینات درہم وغیرہ کیوں نہ ہو تو ان دونوں کو لایا جائے گا مظلوم کا بدلہ ظالم سے لیا جائے گا تو پیسے تو نہیں ہوں گے تو مظلوم کے لیے ظالم کی نیکیاں لے کے اس کے پلڑے میں ڈالی جائیں گی جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو پھر اس مظلوم کے گناہوں کو ظالم کے پلڑے میں ڈالا جائے گا اور یہ ان گناہوں کو اور گناہوں کو کے پلڑے کو اٹھانے والا ہوگا بخاری کی حدیث تھی دوسری حدیث بھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جانتو حل تدرونا مل مفلس مفلس کونے قالو المفلس مفلس فی نام مل اللہ درحملہ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے کی حبیب ہم تو غریب اور مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو ولا مطاع قال نبی علیہ السلام نے فرما ان المفلس من امتی میاتی اوم القیامتی بسلاة وسیعہ من وزکاة مفلس وہ ہے میری امت میں سے جو قیامت کے دن آئے گا نمازیں لے کر روزے اور زکوٰۃ لے کر ویاتی تھی اور آئے گا قد شتم احاذہ و قد ایک کو گالی دی تھی دوسرے پہ الزام لگایا تھا و لما لہادا دوسرے کا مال کھایا تھا وہ صفہ کدم اور دوسرے کا خون بہایا تھا و ذرا اسے ایک کو مارا تھا یہ سارے جن کے حقوق اس نے تلف کیے تھے فیقی حاضہ من حسناتی و حادہ من حسناتی ان سب کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی نماز روزے زکات فنت حسنات جب فنا ہو جائیں گی اس کی نیکیاں قبل ہی اس کے اس سے پہلے کہ یہ پورا ہو جائے وہ حق جو اس پہ تھا لوگوں کا اوق من خطایا تو پھر لیا جائے گا ان کی خطاؤں میں سے فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ سُمَّةُ رِحَ فِي تو یہ گناہ اور خطا اس پہ گرائے جائیں گے اس کو ان گناہوں کے وجہ سے جہنم کی آگ میں گرا دیا جائے گا مسند احمد کی یہ روایت تھی ترمیزی شریف میں روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نبی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں یَجِعُ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسِيَت مقتول قاتل کو قیامت کے دن اللہ کے درمی عدالت میں لے آئے گا اور اس کی ناسیہ اور اس کا سر مقتول کے ہاتھ میں ہوگا قاتل کا وہ اواج تشخب اور اس کی اوداج سے خون بہے گا اور یہ کہے کہ مجھے اس نے قتل کیا تھا حتٰ یو دینی منل کہ عرش ہرش کے قریب اسے کر دے گا بخاری شریف کی بھی روایت ہے عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فی پہلا فیصلہ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان قتل کا ہوگا جس نے کسی کو قتل کیا تھا اس سے پوچھا جائے گا اور یہ آیت نمبر تیس کے بارے میں ان کا مئی تن و ان میتون ایک میت ہے بس سکون کہتے ہیں مٹی میں رکھنے والے کو خور و تسپار لے دے اس کو میت کہتے ہیں ایک میت ہے میت اسے کہتے ہیں جس پہ موت آ رہی ہو مدارک میں امام نصفی نے منع کیا پھر یہ وہ انم جملے ثانیہ معللہ اور مؤقدہ ہے جملۂ اولا بھی موقعہ ہے دفع استباد نبی سے موت کی کر رہا ہے کہ نبی پہ بھی موت آئے گی تاکید مشاکہ ہے تفسیر علمانی میں علوسی صاحب نے جل نمبر 23 صفحہ 346 پہ لکھا ہے کہ نبی سے موت کی استباعات کو دفع کر رہا ہے اور تاکید ہے یہ مشاکہ قرطبی نے بھی لکھا ہے کہ تاکید کے ساتھ مقصد تحذیر ہے اور دوسرا حص علی استعداد الموت ہے اور تیسری بات کہ موت نبی پہ آئے گی اس کے اس میں اختلاف نہ کرو اور چوتھی بات اشارہ اس طرف ہے کہ موت میں اللہ نے ساری مخلوق کو مساوی کر دیا باوجود اس کے کہ مراتب تو جدا ہیں لیکن زندگی میں مراتب جدا ہیں نفس زندگی میں تو سب مساوی ہیں اسی طرح موت میں مراتب جدا ہے لیکن نفس موت میں سب ایک ہی طرح ہے قرطبی نے لکھا ہے ان کا میتن و انتون چلو پڑھو اب آگے الیکم المتقن یہ لوگ ہیں متقین کے لیے ہوگا وہ جو, جو جی چاہے ان کے رب کے ہاں اور یہ بدلہ ہے محسنین کے لیے اللہ عنہ اس لیے کہ دور کر دے اللہ ان سے اس سوال الذی عاملوا برائی اس کی جو جو انہوں نے عمل کیا تھا وہ ازیہم اجرهم بیاسن الذی کانوا یعملون اور بدلہ دے دیں ان کو ان کے اجر کا اچھے طریقے سے اللذی وہ الذی وہ کانوا یعملون کے تھے یہ اس کو عمل کرنے والے علیہ الصلو بح کافن عبده آیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کے لیے اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے تفسیر خازن میں چوتھی صفحہ ااون پہ لکھے قوریا اے بادہ صلاحی من امبیا قسد اقوام قوموں نے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا تھا لیکن اللہ نے امبیا کے کو دشمنوں کے شرور سے بچایا اللہ نے انبیاء کو دشمنوں کے شروع سے بچایا صلاح بھی کافن آبدہ آیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کے لیے وہ ددینہ مند شیخ ابو نصر خزائی واسف کے دربار میں تھے ابن ابھی دوات سے مناظرہ کیا تھا, تھا, تھا تھوڑا روب آ گیا شیخ تو طالب علم ساتھ میں تشاغرد اسے کہا بھائی مجھ پہ رو بارا قرآن پڑھ کے سناؤ کہ میرے دل کو اطمینان ملے سبات ملے تو اس نے یہ آیت پڑھی علیہ صلاحبی کافن آبد ہو تو شیخ ابو نصر خزائی نے کہا بلا بلا اللہ کافن آبد ہو اللہ کافی ہے اپنے بندے کے لیے با سب کوئی پروا نہیں وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مندو نہیں ہو یہ ڈر آئیں گے تم کون لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے سوا ہیں من من حاد اور جس کسی کو گمراہی میں چھوڑ دے اللہ نہیں ہوگا اس کو کوئی راہ دکھانے والا من من مدل اور جس کسی کو ہدایت دے اللہ نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی گمراہ کرنے والا اللہ غالب والا سال من خلق ایا تو پوچھے ان سے کہ کس نے پیدا کیے ہیں اسمان اور زمین یہ دلیل عقلی اтраفی ہے دلائل عقلی اтраفی اگر پوچھے تو ان سے کہ کس نے پیدا کیا اسمانوں اور زمینوں کو لا یقولن اللہ تو خامخائیں کہیں گے ایک کہ اللہ نے قلا فرائی تم ما تدعون من دون اللہ تو کہہ دیجئے خبر دے دو مجھے ان کا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا انا ادنی اللہ بذر هل هن کا شفات ذری ارادہ کرے اللہ میرے ساتھ معمولی سی تکلیف کا تو آیا ہے یہ درگاہوں والے دور کرنے والے اللہ کی تکلیف کو اللہ کی طرف سے لائی ہوئی تکلیف کو اوارادنی برحمت یا ارادہ کرے میرے ساتھ اللہ مہربانی کا ہل ہنم سکھ کا تو رحمت ہی آیا ہے یہ درگاہوں والے بند کرنے والے اللہ کی رحمتوں کو قل حسبی اللہ تو کہہ دیجیے کافی ہے میرے لیے اللہ علیہ تو المتوکلونی صلی اللہ پہ توکل کرے توکل ہے مشرکوں کو اور امر تحدید ہے یہ کہہ دیجئے میری قوم عمل کرو تم اپنے طریقے پر جیسے تیری مرضی اس طرح تم عمل کرو انی عامل یقینا میں عمل کرنے والا ہوں یعنی میں بیان کروں گا حق کا تردید کروں گا باطل کی فصوف تعلمون من جلدی ہے کہ تم جان لوگ گے من اس کو من مفعول کی جگہ واقع ہے جان لوگ گے تم اس کو یاتیہ عذاب مخذی کیا جائے گا اس کے پاس عذاب کے شرمندہ کر دے گا اس کو و یحل علیه عذاب مقیم اور نازل ہو جائے گا اس پر عذاب ہمیش گیری کا انا انزلنا الیک الكتاب للناس بالحق یہ ترغیب القرآن پھر اور یقینا ہم نے نازل کی ہے آپ پر کتاب لوگوں کے فائدے کے لیے بالحق کے حق کے اظہار اور اس بات کے لیے فما احتدا فلی نفسی تو جس کسی نے ہدایت حاصل کر دی تو اپنے فائدے کے لیے ومن من اور جو کوئی گمراہ ہو گیا فن نما یا تو پس یقینا گمراہی کی سزا اسی پر ہے نقصان اسی پر ہے ومان تا علیہ وکیل اور نہیں ہے تو ان پر کوئی ذمہ دار اللہ ما اللہ قبضے قدرت میں لیتا ہے نفسوں کو اس کی موت کے وقت اپنے قبضے قدرت میں لیتا ہے ولطی فی ہا اور لیتا ہے قدرت کے قبضے میں اس کو بھی ولتی واللتی لم تمت فی مناما اور وہ لیتا ہے اس روح کو بھی جو نہیں مری فیمانامی ہا اس کی موت میں فیوم سیکلتی الموت تو ٹھہرا دیتا ہے اس روح کو کہ فیصلہ ہوا ہے اس پر موت کا ویور اور بھیج دیتا ہے دوسری کو الجلم ایک نیٹھے مقرر تک للنائمین یہ تشبی ہے سونے والوں کے ساتھ مردوں کی کیونکہ لئن النائم حیث اللہ یتمیز و لا تصرف کما ان الموت کذالک مدارک میں امام نصفی نے کہا یا لئن النائم لا يسمع ولا يبصر ولا یاقل ابن جوزی نے زاد المسیر میں کہا موت مرنے والوں کے ساتھ تشبیح دی گئی سونے والوں کی کیونکہ مرنے والا بھی کچھ نہیں سنتا جس طرح سونے والا نہ کچھ دیکھتا ہے نہ کچھ سمجھتا ہے اسی طرح مرنے والا بھی ہے ولتھی لم تم اے تو مین بل موتا ہے ولا تصرف نہ کمان نل موتا کا دالکا یہ عبارت تھی مدارک کی اور قاضی ابھی سعود فرماتے الموت و روح کو اپنے واپس نہیں بیچتا بدن کی طرف یہاں حتیٰ کی الباس پھر نف قطل ہو جائے تو پھر ان روحوں کو بدن کی طرف واپس چھوڑے گا تو پھر آیت کو دیکھیے اللہ طوفل انفسینا اللہ قبض قدرت میں لیتا ہے نفسوں کو اس کی موت کے وقت لم تمت اور وہ روحیں اور نفوس جو مرتے نہیں فی اپنی خواب میں نیند میں نیند میں مرتے نہیں ابھی جاگ ابھی زندہ ہے لیکن سو رہے ہیں وہ روحیں بھی اللہ کے قبض قدرت میں ہوتی ہیں فیون سی قلتی قضا علیہ الموت تو ٹھہرا دیتا ہے اس روح کو کہ فیصلہ کیا ہو اس پر موت کا ویرسل الاخرى اور بھیج دیتا ہے دوسری کو الہ جل مسمى مقرر نے تک اپنے وقت مقرر تک ان فی ذلک الایات للقوم ی تفکرون بیشک اس میں خامخ دلائل ہیں اس قوم کے لیے جو سوچ اور فکر کرتے ہیں اب زجر ام تتخذون من دون الله ایا پکڑا ہے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے شفاع رسیوں کو قل تو کہہ دیجے اولو کانو لا یملکون شیئا ولا یاقلون اگر چ ہیں یہ تمہارے شفاع جو کہ مالک نہیں ہے کسی چیز کے ولا یاقلون اور نہ سمجھتے ہیں تمہارے حال کو قل لله الشفاعہ تجميعہ کہہ دیجئے اختیار چھڑانے چھوڑنے کا ایک اللہ کے پاس ہے سب کا سب لو مولك السماوات اس اللہ کے اختیار میں اختیارات اسمانوں اور زمینوں کے سمی علیہ ترجعون پھر سلا کی طرف تم سب واپس کر دیے جاؤ گے ابزجن واذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره جب یاد کیا جائے اللہ وحده یغانا تنها یكتا اکیلا ایک اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے فیشمہ عزت قلوب الذین لا يؤمنون بالاخرہ تنگ ہو جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو کی ایمان نیلات آخرت پر وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ جب یاد کیے جائیں الوہیت کی صفت سے وہ لوگ جو اللہ کے سوا ہیں تو اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اچانک یہ مشرک خوش خوش ہو جاتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ فَاتِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ دیجئے میرے اللہ تو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا عالم جاننے والا ہے چیزوں کو و شہادت اور ظاہر چیزوں کو انت کا تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان فیما کانو فی اختلی فون اس میں کہ ہیں یہ بندے اس میں اختلاف کرنے والے بندے جس کام میں اختلاف کر رہے ہیں اس میں تو فیصلہ کر دے گا حدیث میں آتا ہے عائشہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نبی علیہ السلاۃ وسلام جب رات کو نماز کے لیے اٹھتے تھے تو کس چیز سے شروع کرتے تھے قالت و عائشہ نے فرمایا کان ادا کا مین اللہ نبی علیہ السلام جب رات کو اٹھتے تھے تو افتتاع صلاتہون اپنی نماز کو شروع کرتے تھے ان کلمات کے ساتھ اللہم رب جبریل ومیکائیل واسرافیل فاتر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانون فیہی اختلفون پہلی جلسفہ پانچ سو پہ مسلم شریف میں یہ روایت ہے نبی علیہ السلام ان کلیمات سے شروع کرتے تھے اللہ رب جبریل اے میرے اللہ جبریل کے رب اور می کال کے رب اور اصرافیل کے رب تو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا عالم الغیب والشہادہ تو ہی جاننے والا ہے چھپی اور ظاہر چیزوں کو انت تحکم بین عبادی کا تو فیصلہ کرنے والا ہے اپنے بندوں کے درمیان فی ما کانو فی اختلفون اس میں کہ تیرے یہ بندے جس میں اختلاف کرتے ہیں اہدینی لمختلف منہ من الحق بی ازنی کا اللہ ہمیں ہدایت دے دے اس مسئلے میں کہ اختلاف کیا گیا ہے لوگوں نے کیا ہے اس میں من الحق حق سے تیرے حکم سے انہا کتہ دی من تشاولہ سرات مستقیم تو ہدایت دیتا ہے جس کو تو چاہے سیدھی راہ کی طرف تفسیر خازن نے بھی چوتھی جل صفہ ساٹھ پہ یہ ذکر کیا ہے اور سعید ابن جبیر کا قول ہے قرطبی نے جل نمبر پندرہ صفہ دو سو سعید ابن جبیر کا قول ذکر کیا ہے انی لارف آیتاں مَا قَرَأَهَا أَحَدٌ قَدْتُ فَسَالَ اللَّهَ شَيْنِ اللَّهَ آتَاهُ اِيَّاهُ ای مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے جو آیت بندہ پڑھ لے تو بندہ اس آیت کے پڑھنے کے بعد اللہ سے جو کچھ مانگے اللہ اس کو اس کی دعا قبول کر کے دے دیتا ہے وہ کون سی آیت ہے یہ والی آیت سورہ زمر کی آیت نمبر چھے آلیس اللہم فاطر السماوات والارض عالیم الغیب والشہادہ انتہ عبادی کفیما کانو فی اختلی فون تو پھر حدیث مسلم میں اس سے آگے الفاظ کا تحدی منتشا مستقیم تو یہ آیت پڑھنے کے بعد اور روایت پڑھنے کے بعد دعا کرنا دعا کی قبولیت کی امید ہے اس میں بہت ہے سعید مل جبیر کا قول ہے وَلَوَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور اگر ہوتا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے ما فلاردی جمیعاں وہ سب کچھ جو زمین میں ہے سب کا سب ومثلہ ہو معا ہو اور اس کی طرح انس کے ساتھ اور بھی ہو لفتدو بھی ہی اس لیے کہ فدیہ دے دے انس کے ساتھ من سوء العذاب برے عذاب سے بچنے کے لیے یوم القیامت قیامت کے دن تو سور مائدہ کی آیت نمبر 36 ساتھ میں لگا لو لَمَا تُقُبِّلَ مِنْهُم قبول نہیں ہوگی کہ یہ سارا مال دولتیں دے دیں پھر بھی قبول نہیں و بدالم یقون یہ تسیبون اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ کچھ لم یقون یہ کہ نہیں تھے یہ لوگ یہ اس پہ گمان کرنے والے آدم و شفاط مراد ہے ان کے لیے آدم و شفاط ظاہر ہو جائے گی ان کا تو گمان بھی نہیں تھا کہ ہمارے آلیہ ہمیں بچا نہیں سکیں گے وبدالحم اور ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے من اللہ اللہ کی طرف سے ما وہ عذاب لم یقنم یکسیب ان کے نہیں تھے یہ لوگ اس کا گمان کرنے والے وہ ان کے آلیہ کی شفاعت کا نہ ہونا یہ پہلی آیت جو ہے اس میں وسیلے بتا دی اور مقصود بن ندا کو چھوڑ دیا مقصود بن ندا کو چھوڑ دیا دعا نہیں ذکر کی وسیلے بتا دی اللہ کے نام اس میں حسنا وسیلے کی فاطر حاکم عالم وسیلے بتائے مقصود بل ندا کو چھوڑ دیا دعا تم خود ہی مانگو کسی کو کیا چاہیے کسی کو کیا چاہیے جس کو جو چاہیے بس اللہ سے مانگے بدالم اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے کا بدیاں اس کی جو انہوں نے کیا تھا وہ کبھی ماں قانون بھی اور نازل ہو جائے گا ان پر وہ عذاب کے یہ تھے اس کے ساتھ استحضا کرنے والے اس کا انجام حق کے ساتھ جو انہوں نے استجاع کیا تھا ان کو پتہ چل جائے گا فائدہ مسل انسان در جب پہنچ جائے اس منکر انسان کو تھوڑی سی تکلیف بھی دعانا تو ہمیں پکارتا ہے یہ حالت ہے ان کی تھوڑی تکلیف یا اللہ یا اللہ سما اذا خول نہ ہو پھر جب ہم بدل دیں نعمت اس دے دیں اس کو نعمت اپنی طرف سے خوشحالی تو قالا یہ کہتے علم یقیناً دی گئی ہے ہمیں یہ نعمت اعلی علم علم ہمارے علم کی وجہ سے یا اعلیٰ علم اے ما علم ہمیر علم کے ساتھ میں بہت سمجھدار تھا اسی لئے مجھ پہ یہ وقت آیا اور اتنا مال اور خوشیہ مجھے ملی بلہی فتنہ توم لیکن اکثرہم لا عالمون بلکہ یہ فتنہ اور امتحان ہے لیکن اکثر میں سے لا عالمون نہیں سمجھتے جاہل ہیں قد قالہ الذین من قبلہم فما آغنانہم ما کانو یکسیبون یقینا کہی تھا کہا تھا کہی تھی یہ بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فما اغن ان هم تو کوئی فائدہ نہیں دیا ان کو اس نے جو یہ کرنے والے تھے فصابهم فصابهم سيئات ما كسبوا تو پہنچ گئی ان کو بدیاں وہ اس کی جو یہ عمل کرنے والے تھے جو کسب کرنے والے تھے والذین ظلموا من هؤلاء اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا ان موجودہوں میں سے سی يصيبهم سيئات ما كسبوا تو جلدی ہے کہ پہنچ جائیں گی ان کو برائیاں اس کی ہیں یہ دلیل آخری ہے آئیے لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ فراخ کرتا ہے رض جس کے لیے چاہے وہ اقدر اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے بے شک اس میں خامخہ دلائل ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رہتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ اللہ یہ اتما آیت ہے قرآن کی ترغیب توبہ کیلئے کہے دیجئے او میرے بندو اللہ فرماتا ہے او میرے بندوں الذینہ وہ لوگوں جنہوں نے رحمت سے کتنے گنا تم نے کیے حدیث میں آتا ہے اگر گناہوں سے تم زمین اور آسمان کے درمیان کیے ساری خلا بردو تو پھر بھی اللہ فرماتا ہے میری رحمت تمہاری دو گناہوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے زیادہ ہے تم ایک دفعہ تو کہہ یا اللہ مجھے معاف کر دے لا تب نہ رحمت اللہ نا امید مت ہو تم اللہ کی رحمت سے اگر ہزار دفعہ توبہ کر کے توڑ دی پھر بھی آؤ لا تپ نہ رحمت اللہ ہزار بار توبہ توڑنے کے بعد بھی نا امید نہ ہو لاکھ بار توبہ توڑنے کے بعد بھی نا امید نہ ہو کروڑ بے شمار بار بھی توبہ توڑنے کے بعد نا امید مت ہونا لا تک من رحمت اللہ باز آ باز آ باز آ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ گر کا گبرو بت پرستی باز آ این در گہے ماں نا نو امیدین صد بار اگر تو بشکستی باز آ سو بار اگر تو کر کے توڑ دی تو پھر آ جا پھر آ جا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اور راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں لا تک من رحمت اللہ تم مت نا امید ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے نل فرض بجمیا بے شک اللہ بخشتا ہے سب کے سب گناہ ہاں سر میں جو فرمایا تھا ان اللہ لا ان ما دون را دیا شا یہاں موحدین کو خطاب ہے ان اللہ یق فرو بانا بے توبہ مغفرت ہے ہاں مشرقوں کو توبہ کرنے سے شرک کی مغفرت کرتا ہے جب ایک مشرک شرک سے توبہ کر دے تو اس کو بھی معاف کرتا ہے ان اللہ فر ضنوب جمیا بے شک اللہ بخشتا ہے گنا سب کے سب سب گناہوں کو معاف فرماتا ہے رحیم بے شک اللہ ہے بخشنے والا مہربان وہاں سور نسا میں جو لا فرو کا لفظ آیا تو یہ لا فرو کا معنی نہیں بخشتا اللہ نہیں بخشتا اللہ گنا جو سر نسا میں ہے نہیں بخشتا اللہ گناہ تو اس کا معنی یہ ہے بغیر توبہ کے اللہ شرک کو نہیں بخشتا ہاں شرک کے ساتھ تو توبہ کر دے بمائے شرک سارے گناہوں کو اللہ معاف کرتا یا مشرکوں سے خطاب تھا یہاں واحدین سے خطاب ہے نہو الغفور الرحیم بے شک یہی اللہ ہے بخشنے والا محروبان ونی بلا ربی کم اسلم اور پھر جاؤ تم اپنے رب کی طرف انیبو الا ربی کم الا کی تاب ربی کم وسلیم لہو اور گردن رکھ لو اللہ کے قانون کے سامنے تسلیم ہو جاؤ من قبل عذاب ان پہلے اس سے کیا آ جائے گا تمہارے پاس تم کو عذاب سم ملا تم سرون پھر تمہاری امداد نہیں کی جائے گی تو عذاب کے آنے سے پہلے پہلے انیبو الا ربی کم علا کی تاب ربی کم وسلیم و لہو اللہ کے قانون کے سامنے گردن نہاد ہو جاؤ ورنہ جب عذاب آ جائے تو پھر تمہاری امداد نہیں کی جائے گی واتبیعوا احسنا ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وہم وانتم لا تشعرون یہ ترغیب ہے ال القران اور تابع ہو جاوا احسنا ما خوبصورت اس کتاب کے ان ذلائلایکم جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے پہلے اس سے کہ ا جائے گا تمہارے پاس عذاب اچانک اور تم سمجھو گے بھی نہیں ان تقول اتبیو یا اطیع تابیداری کرو اطاعت کرو اس وجہ سے لی اللہ تقول تقول نفس کہ پھر نہیں کہے گا ایک نفس اس لیے کہ پھر نہ کہے ایک نفس یا حسرتہ علی ما فرت فی اللہ হায় افسوس جو کمی کی تھی میں نے اللہ کے حق میں پھر افسوس سے کچھ نہیں بننے والا وہ ان کن تو لمین ساخرین اور یقیناً تھا میں لمن ساخرین مسحرے کرنے والوں میں سے اوتکولا یا کہو کہے گا یہ نفس لو اندانی اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا لکن تو مین المتقین تو ہوتا میں متقیوں میں سے اوتکولہ نہ ترل اذاب یا کہے گا یہ نہ کہے یہ نفس نہ کہو تم ہی نہ ترل جب تم دیکھ لو اذاب اللہ کا لو ان من انسنین اگر ہوتا میرے لیے ایک دفعہ جانا دنیا میں تو خواہ مخواہ ہوتا میں محسنین نے کو کاروں میں سے اب زجر کو بلا بے شکایاتی فکس ضبطہ یقینا آئی تھی تمہارے پاس میری آئے تھے تو نے جھٹلایا تھا تقزیب کی تھی بھی ہاؤ اس پر بالقول قولی وسط برتا اور خود کو بڑا جانا تھا وہ کنتمین القافرین بالقلب اور تھے تم کفر کرنے والوں میں سے قیامت ہے <تصفيق> اور قیامت کے دن ترلینہ تو دیکھے گا ان لوگوں کو زبو اللہ ہی جس نے جھوٹ بولا تھا اللہ پر وجوہ کے چہرے کے کالے ہوں گے کتنے کالے ہوں گے سور یونس کی آیت نمبر چھبیس میں کرنما اخسیت وجوہ اللہ مزلم تم کہو گے رات اندھیری رات کے ایک کالا ٹکڑا ان کے چہروں پہ پڑا ہے چہروں کو چھپایا ہوا ہے۔ الیس فی جہنم مسول للمتکبرین نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کے لیے وینج اللہ الذین اتقوا بمفازتہم اور نجات دے دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے خود کو بچایا تھا بمفازتہم اپنی بمفازتہم ان کے کامیابی کے ساتھ لایا مس نہیں پہنچے گی ان کو کوئی تکلیف والوں اور نہ یہ غمگین ہوں گے اللہ خالق کل شعیح یہ دعوی آٹھویں مرتبہ ہے اللہ پیدا کرنے والا ہے ہر ایک چیز کا اور یہ اللہ ہے ہر ایک چیز پر نگہبان وکیل ذمہ دلیل دلی لہو مقالد السماوات ولاد اس اللہ کے لیے ہے خزانے آسمانوں اور زمینوں کے مقالد تو خاص ایک اللہ کے لیے ہی ہے اللہ کے دستے قدرت میں ہے خزانے آسمانوں اور زمینوں کے کفرو کفروبی آیات رب بھیم اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے رب کی آیتوں سے اپنے رب کی آیتوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے یہ لوگ ان کے لیے یہی ہوں گے خس عم یہی ہیں تاوانی نقصان اور خسارے میں یہی ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیتوں سے کفر کیا ہے لہو السَّمَاوَاتِ شاہ صاحب لکھتے ہیں اس اللہ کے لیے چابیاں ہیں کنجیاں ہیں آسمانوں اور زمینوں کی کل افغیر اللہ یا پھر زجر مشرکوں کو کہہ دیجیے بغیر اللہ کے تم مجھے حکم کرتے ہو کہ میں کسی اور کی عبادت کروں او جاہلو کتنا سخت کلام ہے یہ نرمی کرو والا قد وحی الیک و ال لذین من قبل کا اور یقینا وہی کی گئی ہے آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے انبیاء لئن شركت لہبطن نعمل کا اگر تو نے شرک کیا تو خامخہ برباد ہو جائے گا تیرا عمل ولتکونن من الخاسرین اور خامخہ ہو جائے گا تو نقصانیوں میں سے تاوان اور خسارے والوں میں سے بل اللہ فاگود مینشاً بلکہ ایک اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور ہو جائیے مینش نے من الموحدین موحدین میں سے اللہ کی نعمتوں کی شکر ادا کرنے والوں میں سے وما قدر اللہ حق قدری ہی یہ زجر ہے مشرقوں کو اور تعظیم نہیں کی انہوں نے اللہ کی حق قدری مناسب تعظیم اللہ کی والارض جميعا جمی یوم قیامتی اور زمین سب کی سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہوگی قیامت کے دن و سماوا تو تم ہی اور آسمان لپیٹے گئے ہوں گے بی ہی اللہ کے ہاتھ میں مائری کو بھی یا ہی ہے اللہ کی قدرت سے عما نہ پاک اللہ اور بہت تونچا ہے اس سے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں فسائی کا منفاتی و منفی اور پوک مار دی جائے گی سیٹی میں فسو تو بے ہوش ہو جائے گا وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمینوں میں ہے اللہ من شاء اللہ مگر وہ جسے چاہے اللہ وہ من شاء اللہ حدیث میں آتا ہے میں جب پہلے افاقے میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ کھڑے ہیں پتہ نہیں کہ مجھ سے پہلے اٹھے یا ان پہ بہوشی نہیں آئی سمہ نفی خفی یہ اخرہ پھر پھوک مار دی جائے گی اس میں ایک بار پھر 40 سال بعد نفخ ثانی یہ پہلی پھونک فنائے عالم کے لیے دوسری پھونک وقوع قیامت کے لیے درمیان میں 40 سال کا فاصلہ ہوگا فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنزُرُونَ تو اچانک یہ لوگ کھڑے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے دیکھیں گے واشرقت الارض بنور ربها اور روشن ہو جائے گی زمین بنور ربها بسبب نور ربها تیر رب کے نور کی وجہ سے وہ وضع الکتاب اور رکھ دیا جائے گا عمل نامہ وجئ بالنبین اور لائے جائیں گے انبیاء کرام و شہداء اور شہداء وقضى بينهم بالحق اور فیصلہ ہو جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ وَهُمْ لَا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا فالون اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر ایک نفس کو اس کا جو اس نے عمل کیا تھا اور یہ اللہ جاننے والا ہے اس کا جو یہ کرتے ہیں وسیق اللہ دینا کفرو الا جہنما زمارا دیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گرو گرو حتی اذا حتی کہ جب آ جائیں گے یہاں جہنم میں فوتھی حت اب اچانک کھول دیے جائیں گے اس جہنم کے دروازے دروازے پہ, پہ پہنچ جائے اور اچانک دروازے کھلے بڑاس کی وجہ سے یہ بدحال ہو جائیں گے بقال الحم خزانت اور کہیں گے ان کو دربان چیز جہنم کی علم یا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے آیات جو پڑھتے تھے تم پر آئے تمہارے رب کی وی لقاء یومکم لکھا یوم کم اور ڈرایا کرتے تھے تمہیں ملاقات سے تمہارے اس دن کی قالو تو یہ کہیں گے بلا بے شک آئے لیکن ولاقن حق کلیمت الزابیرین لیکن لگ گیا تھا حکم عذاب کا کافروں پر قیلت خلو ابواب جہنم کہا جائے گا ان کو داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے خالدین افیہ ہمیشہ رہو گے اس جہنم میں فبئس سمسول متکبرین تو بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لئے اب بشارت اور حال جنتیوں کا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّتِ زُمَارَى اور روانہ کر دیے جائیں گے وہ لوگ جو ڈرے تھے اپنے رب سے جنت کی طرف زمارات گرو گرو حتیٰ اِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَابُهَا حتا کہ جب آ جائیں جنت کے پاس و فتحت و حالیہ ہے اور حال یہ ہوگا کہ پہلے سے کھلے گئے ہوں گے ابو آب اس جنت کے دروازے وقالم خزنت سلام علیکم اور کہیں گے ان کو دربانچی جنت کے پہلے سے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے دور سے جنت کی نعمتوں کے نظارے کریں گے خوش ہوں گے خوشبوئیں محسوس کریں گے دور سے کھلے ہوئے دروازے مہمانوں کے لیے استقبال کی وجہ سے پہلے سے در میرے گھر کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں یہ کہا جاتا ہے بعض علماء فرماتے وفوتحت اب واب واو سمانیہ ہے اور بعض کہتے واؤ حالیہ ہے جہنمیوں کے بیان میں واؤ نہیں لایا فوتحت اب واب فرمایا اور جنتیوں کے بیان میں واؤ آیا کیونکہ ان کے دروازے بند ہوں گے جہنم کے جب جہنمی دروازے پہ, پہ پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھلیں گے اور یہاں تو دروازے پہلے سے کھلے ہیں تو وف ہوتے ہاتھ اور کہیں گے ان کو خزانت جنت کے سلام علیکم سلام ہو تم پر یعنی مبارک مبارک خوش ہو تم فتحا خالدین داخل ہو جاؤ اس جنت میں خالی ہمیشہ ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے فت خلوہ خالدین تو داخل ہو جاؤ اس جنت میں تب تم تم لوگ پاکیزہ ہو تو سو داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے کو وقال الحمد لله الذي صدق ن وعده کہیں گے یہ الحمد لله الذي تمام صفات الوهیت کی ایک اللہ کے لیے ہے جس نے سچا کر دیا ہمارے ساتھ اپنا وعدہ جنت کی مِنَ الْجَنَّتِ ہم جگہ پکڑتے ہیں جنت سے جہاں کہیں بھی ہم چاہیں فن الْعَامِلِينَ تو کیا خوبصورت ہے اجر عمل کرنے والوں کا وَتَرَ مِنْ حَوْلِ ملاش اور تو دیکھے گا فرشتوں کو جو تابے ہوں گے, عرش گرد بحمد ربهم جو پاکی بیان کریں گے ان کی رب کی صفات کے ساتھ بالحق اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ وکیل الحمد رب العالمین اور کہا جائے گا تمام صفات علوہیت ہیں ایک اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا تو صورت میں اس بات توحید تھا بالآلہ دلائل عقلیہ کے ساتھ اللہ کی توحید کا اس بات اور مشرقوں کے شبہ کا جواب ہوا ما اللہ بدہری بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الزمب وقابل التوبی شدید العقابی زد طول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر اب یہاں سے یہ سات صورتیں ہیں سات سور مومن سور حامیم مومن حامیم سجدہ سور حامیم شورا حامیم زخرف حاسام دخان اور حامیم احقاف اسے ہام دخان اور حامیم جاسیہ اور ہام احقاف ان سات صورتوں کو حوامی میں سبعہ کہتے ہیں عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان لکل شیء لباب و ان لباب القران الحوامیم ہر چیز کا خلاصہ ہوتا ہے قرآن کا لب لباب اور خلاصہ اور نچوڑ حوامیم میں سبعہ ہے بعض علماء نے فرمایا الحوامیم سبعۃ و ابواب جہنم سبعۃ حوامیم سورۃ یہ بھی ساتھ ہے اور جن جہنم کے دروازے بھی ساتھ ہیں۔ تو ان حوامیم کے مقتضا پر عمل کرنے سے جہنم کے ساتوں دروازوں سے نجات ملے گی۔ فتجئ كل حواميم منهن على باب من هذه الابواب فتقولا لا يدخل النار من كان يؤمن به ويقروني حوامیم میں سے ہر ایک صورت ایک ایک دروازے پر کھڑی ہوگی جہنم کے اور کہے گی جہنم میں نہیں جائے گا من کا نیو مینوبی جو مجھ پہ ایمان لانے والا تھا و یقرونی اور مجھے پڑھنے والا تھا ایک روایت میں آتا ہے الحوامیم و الامی من ریاضل جنا یہ حوامی میں سب من ریاضل جنا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سنن داریمی میں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نبی علیہ فرماتے ہیں ان سے نقل کی الحوامیم و دیباج القرآن حوامیم قرآن کا دیباج الرشم ہے اور ایک روایت میں آتا الحوامیم یسمین العرائس حوامیم کا نام ہم نے عرائس رکھا اسی طرح ایک حدیث و روزات الحسان محصبات الم فمن الفامن احبائی اور تافی ریاض الجنتی فل یقر عوامین بہترین باغات ہے ایک دوسرے سے لگے ہوئے جو چاہے جنت کے باغوں میں سیر کرے اور کچھ کھا لے چکھ لے تو فل یہ حوامیم صورتوں کو پڑھے ان ساری صورتوں کی ابتدا میں حروف مقاط حامیم آیا ہے اسی لیے انہیں حوامیم کہتے ہیں ساتھ کی سات صورتیں اور ساتوں صورت ایک دوسرے کے بعد جس طرح ترتیب مصحفی میں ہے اسی طرح ترتیب نزولی میں ہے سورہ حام مومنز چالیس نژولن ساٹھ نمبر پہ ہے سورہ زمر کے بعد نازل ہوئی اور مصحف کی ترتیب میں چالیس نمبر پہ ہے سورہ زمر کے بعد تو اسی طرح ترتیب پھر نزول میں ہام سجدہ اکتالیس ہے مصحف میں اکاسٹھ ہے نزول میں حامیم شورا یہ بیالیس ہے مصحف میں اور بہاسٹھ ہے نزول میں حامیم زخرف تریالیس ہے مصحف میں اور ترسٹھ ہے نزول میں حامیم دخان چوالیس ہے مصحف میں اور چونسٹھ ہے نزول میں حامم جاسیہ پینتالیس ہے مصحف میں اور پینسٹھ ہے نزول میں ہامم احقاف چھیالیس ہے مصحف میں اور چھیاسٹھ ہے نزول میں تو سب اسی طرح مربوط ہے ان حوامیم سبعہ میں سب میں مسئلہ ذکر ہو رہا ہے نفی شرک فی تو توحید کا دعویٰ ہے اور شرک فی دعا کی نفی ہے اور گیارہ شبہات کے جوابات ہے پہلے ہام مومن میں مسئلہ بیان ہو رہا ہے شرکا کی نفی تین مقامات پہ دعویٰ ہے آیت نمبر چودہ میں فد اللہ مخلصین تو پکارو ایک اللہ کو اس حال میں کے خالص کرنے والے ہو تم اللہ کے لیے اپنے دین کو یہ حوامی میں سبا ساری کی ساری خلاصن پڑھتے تو اس خلاصے کو توجہ سے سنو اور سیکھو فَادْغُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ یہ پہلی دفعہ دعویٰ وَلَوْ كَرِهَا الْكَافِرُونَ پکارو ایک اللہ کو اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہو تم اللہ کے لیے اپنے دین کو اگرچہ برا جانے اللہ کی پکار کو کافر تو دوسری بار دعویٰ آیت نمبر ساٹھ میں ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اور فرمایا ہے تمہارے رب نے مجھے پکاروں میں قبول کرتا ہوں تمہاری فریاد کو جہن بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں خود کو بڑا جانتے ان عبادتی عن ابن کثیر اور ابن جریر مانا کرتے جو خود کو بڑا جانتے ہیں میری پکار سے جلدی ہے کہ داخل کر دیے جائیں گے داخل کر دی دوں گا ان کو جہنم میں زلیل اور تیسری بار دعوا سورت کا آیت نمبر پینسٹھ میں اللہ زندہ ہے کیسے زندہ ہے ہو الحلہ یمود سور فرقان کی آیت نمبر اٹھاون میں گزر گیا ایسا زندہ ہے کہ اس پہ موت اور فنانی آتی لا اللہ ہو نہیں ہے کوئی بھی الہ مگر ایک اللہ فدعوه تو ایک اللہ ہی کو پکارو مخلسین اللہ الدین اس حال میں کہ تم خالص کرنے والے ہو اللہ کے لیے اپنا دین اور پکار الحمد رب العالمین تمام صفات الوحیت ایک اللہ کے لیے ہیں جو کہ پالنے والا ہے ساری مخلوقات کا تو سورہ حام مومن میں دعو ذکر ہو گیا نفی شرک فی الدعا تو باقی حوامی میں گیارہ شبہات کے جوابات ہیں یہ صورت میں تبلیغ کا طریقہ بھی ہے جب تم کسی کو دعوت دو تو مسلمانوں کو کہو گے دیکھو یہ کتاب تنزیل کتاب او آنا اس کتاب کا من اللہ اللہ کی طرف سے او مومنو تم جانتے ہو یہ کس کی کتاب ہے تو مسلمان کہے گا یہ ایک اللہ کی کتاب ہے وہ اللہ العزیز جو غالب ہے ہر کسی پر آؤ آؤ اللہ کی کتاب کو سن لو سیکھ لو مان لو کیونکہ اللہ عزیز ہے غالب ہے اور اگر تم نہیں آؤ گے تو اللہ تمہیں سزا دے دے گا العلیم جاننے والا ہے ہر کسی کو اس کتاب کا بھیجنے والا غافر ضم ہے گناہوں کو ماف کرنے والا ہے قرآن کو تھام لو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو ماف فرما دے وہ قابل اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے توبہ کر لو قرآن سے جو غفلت والی زندگی گزاری اللہ سے معافی مانگ لو اللہ معاف کرنے والا ہے شدید العقاب سخت عذاب والا ہے اگر توبہ نہیں کرتے تو اللہ تمہیں عذاب دے گا ضد طولی لئے لوئ نعمتوں نے دئ لوئ قدرت نے دی فراخی والا ہے تمہیں اپنی نعمتوں میں چھپا دے گا آؤ لوگو اس کتاب میں مسئلہ یہ ہے اللہ لا الہ الا اللہ کا مسئلہ ہے یہی دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں المسیر اس کتاب میں جھگڑا کون کریں گے مایوجا دلوفیات اللہ اللہ دینا ذال کفرو کافر اس کتاب میں جھگڑا کرتے ہیں تو تم ان کافروں کے دھوکے میں نہ آنا فلا یغرر کا تقلبہم فی البلاد ایسے اللہ کی کتابوں میں جگڑا قوم نوک اور دوسری اقوام محلقہ سابقہ نے بھی کیا تھا ان کا انجام کیا ہوا جگڑتے کس لیے ہیں وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ جگڑا کریں گے تمہارے ساتھ باطل دلائل کے ساتھ لِيُدْحِذُوا بِهِ الْحَقَّى اس لیے کہ کمزور کر دیں اس کے ساتھ حق کو باطل دلائل کے ساتھ جگڑیں گے حق کو کمزور کرنے کے لیے اور لوگو آؤ اللہ کی کتاب کی طرف آ جاؤ کیونکہ اگر تم نے اللہ کی کتاب کو تھام لیا تو عرش کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں مانگیں گے اللہ دین الارشہ منہ بھی وہ فرشتے جو تابیدار ہے اللہ کے عرش کے اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی صفات کے ساتھ اپنے رب کی صفات کے ساتھ مینو نبی اور وہ فرشتے ایمان لاتے ہیں اس مسئلے پر لا الہ اللہ والے تبری میں ابن جریر کہتے ہیں بلا الہ اللہ یو مین ہی اللہ وفردینہ اور بخش مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے آ جو ایمان وال جو ایمان لائے عرش کے فرشتے مومنوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا وسعت کل شئی رحمت و علماء اے ہمارے رب فراخ ہے تو ہر چیز کو رحمت اور علم کے اعتبار سے تو فاغفر للذین تابو بخش کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کر لی وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَا اور تابدار ہو گئے تیری راہ کے اللہ ان کو معاف کر دے وقیہم عذاب الجحیم اور بچا دے ان کو جہنم کی آگ سے ربنا وادخلہم جنات عدن اللتی وعدتہم اے ہمارے رب اور داخل کر دے ان کو جنتوں میں وہ جنتیں جن کا وعدہ کیا ہے تم نے ان کے ساتھ صرف ان کو نہیں ومن صلح من آبائیہم اور ان کو جو نیک ہو صلح وافقہم فی التوحید ان کے موافق ہوئے توحید کے ماننے میں مناباحم ان کے آبا میں سے واضواجم اور ان کی بیویوں اور جوڑوں میں سے وزر اور ان کی اولاد میں سے او لوگوں آؤ قرآن کی طرف آؤ توحید کی طرف اللہ کی کتاب کی طرف عرش کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے صرف تمہارے لیے نہیں منسلہ ہامنا باہم تمہارے والدین کے لیے دعائیں کریں گے وازواجہم تمہاری بیویوں کے لیے دعائیں کریں گے وزریاتہم تمہاری اولاد کے لیے دعائیں کریں گے نکان تل عزیز الحکیم وقیم السیئات ومن و منطق سئی آتی او میں دن فقت رحم العظیم تو اس سور ح مومن میں ہام مومن میں یہ مسئلہ تھا نفی شرک دعا اور طریقہ تھا تبلیغ کا تبلیغ کا طریقہ تھا کہ تم تبلیغ کس طرح کرو گے ابتدا میں قرآن کے ذریعے تبلیغ کرو گے ہامیم حروف مقاط حامیم کا کیا ہے ہا سے مراد حکمت و محمد آجزت الخلائق نظم الدرر میں بکائی نے لکھا ہامیم سے مراد حکمت محمد آ جزت محمد کی حکمتوں نے ساری مخلوق کو عاجز کر دیا ہے یا حاویت العلوم ماہیت الغموم یہ صورت علوم کے پر حاوی ہیں اور ماہیت الغموم یہ غموں کو دور کرنے والی صورتیں ہیں تو پھر سور حامی سجدہ میں چار شبہات ہیں چار ان کی تردید ہو رہی ہے پہلا شبہات فد اللہ مخلسین علین پر شبھات واردا اربعہ پہلا شبہ یہ ہے تمہاری بات پہ نہیں سمجھتے تو اس کے چار جوابات آیت نمبر پانچ اور چھ میں دیکھیے ذرا تم کیوں نہیں سمجھتے کیوں نہیں سمجھتے کل انشرسم کے دیجئے یقیناً میں تو تمہاری طرح بشر ہوں تمہیں تمہاری زبان میں اللہ کا پیغام سناتا ہوں یو ہے دوسرا جواب جوابلم الہ بے شک تمہارا اللہ علا ہے ایک آسان سی بات ہے تیسرا جواب اور مضبوط کھڑے ہو جاؤ اللہ کی طرف اللہ کے قانون کی طرف چوتھا وسط ایک اللہ ہی سے مغفیرت طلب کرو تم سمجھتے ہو لیکن اپنے آپ کو نہ سمجھ بنا دیا دوسرا اعتراض ہماری خواب میں ولی آیا تھا بزرگ اس نے ڈرایا کہ ٹھیک ہو جاؤ گیارہویں ٹھیک ٹھاک دیا کرو ورنہ تباہ کر دوں گا تمہاری ما، تمہارے مال کو تیری دسیاں تو جواب وقل لحم قرآن اور مسلط کیا ہے ہم نے ان کے لیے پیچھے لگایا ان کے لیے قرآن دوست الانس والجن لهم ما وما خَلْفَهُمْ تو ان شاطین نے مزین کیا ہے ان کے لیے وہ کچھ جو ان سے پہلے تھے اور وہ جو ان کے بعد ہے وحق القول اور لگ گیا ان پر حکم عذاب کا فی عمام یہ ہوں گے ان گروہوں میں ان امتوں میں جو یقیناً گزری ہیں ان سے پہلے منل جنّی سی جنات اور انسانوں میں سے ان نہ خاسرین خاصی یقیناً یہ لوگ یہی ہیں تاوانی نقصان اور خسارے میں ہیں. یہ ولی نہیں تھا جو خواب میں آیا تمہیں شیتان تھا پرانا دوست جو تمہیں خواب میں دے کے نماز سے محروم کر دیا کرتا تھا جوانی میں وہی آیا ہے اب تمہیں دھوکا دے رہا ایمان سے ہٹا رہا ہے تیسرا قرآن کیوں دوسری زبان میں نہیں آیا تو جواب آئے نمبر چوالیس میں قرآر آجمین اگر ہم ٹھہرا دیتے اس کو قرآن آجمی زبان میں تو لیا کہتے یہ لوگ کیوں واضح نہیں ہے اس کی آیتم عربی ہے قرآن اور عربی ہے نبی علیہ السلام کُل تو کہہ دیجیے شفا یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہے ان کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے والذین لا یومنون فی آذانہم وقرن اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کی کانوں میں بھاری پن ہے وہ وہوا علیہم عما اور یہ قرآن ان پر اندھیرہ ہے یعنی یہ نہیں سمجھتے اولائے کا ینادون من مکان بعید یہ لوگ پکارے جائیں گے دور کی جگہ سے چوتھا اعتراض یہ قرآن ایک دفعہ کیوں نازل نہیں ہوتا جواب آیت نمبر پینتالیس میں وَلَقَدْ عَتَيْنَا مُنْسَ الْكِتَابَا یقیناً دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات فخت ففی تو اختلاف کیا گیا تھا اس میں وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ اور اگر نہ ہوتا حکم کلمت بتاخیر العذاب پہلے گزرا ہوا تیرے رب کی طرف سے تو خامخا فیصلہ ہو جاتا ان کے درمیان وَإِنَّهُمْ لفی شَكٍ مِّنْهُ مُرِيب اور یقیناً یہ لوگ خامخا شک میں ہیں اس قرآن سے توحید سے مریب ان ایسا شک ہے جو وقت بوقتاً فوقتاً زیادہ ہوتا جاتا ہے تو یہ چار شبہات اور ان کے جوابات پھر سورہ شرا میں مزید تین شبہات اور ان کے جوابات پہلا شبہ تھا یہ مسئلہ تو کرتا ہے تجھ سے پہلے کسی نے نہیں کیا تو اس کا جواب آیت نمبر دو میں پہلا جواب يوحي ویل من قبلك اللہ, العزیز اللہ نے یہ وحی کی میں نے تو اپنی طرف سے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا اور دوسرا جواب آیت نمبر تیرہ میں پہلا جواب آیت نمبر تین میں دوسرا تیرہ میں مجھ سے پہلے بھی کیا ہے یہ مسئلہ انبیاء نے انبیاء کے وہ رسا نے مقرر کیا ہے واضح کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے دین میں سے ما وہ وصابہ نوحن کے کی حکم کیا تھا اس پر نوح علیہ السلام کو والذین اور وہ اوحینا علیکہ جو وہی کی ہے ہم نے آپ کی طرف وما وصینا بھی ابراہیم اور وہ جو حکم کیا تھا ہم نے اس پر ابراہیم علیہ السلام کو اور مساء علیہ السلام کو اور عیساء علیہ السلام کو ان اقیم الدینہ جاری کرو اللہ کے دین کو ولافر اور اختلاف نہ کرو اس میں کب المشرقی ناما بہت گران لگتا ہے مشرقوں کو وہ مسئلہ کہ آپ پکارتے ہیں ان کو اس کی طرف اللہ ہی میں اللہ منتخب کرتا ہے اس مسئلے کے لیے جس کو چاہے وہی لئی میب اور مضبوط کرتا ہے اس کے لیے جسے جو عنابت کرے جس میں انابت ہو دوسرا اعتراض ساری کتابیں تیرے خلاف ہیں تو جواب میری حمایت تو اللہ کی کتاب کرتی ہے ایک پانچ جوابات ہیں پہلا جواب آیت نمبر دس کہتے ہیں ساری کتابیں تیری خلاف ہے تو سنو آیت نمبر دس و مختلف تم فیمن شہین فکم إِلَ اللہ اور وہ کہ اختلاف کیا تم نے اس میں کسی چیز میں سے فحکم ہے فت لبو ہو طلب کرو اس کا حکم اللہ اللہ کی کتاب میں چھوڑو اور کتابوں کو آؤ فیصلہ اللہ کی کتاب پہ کرتے ہیں اللہ پہ عمل کرتے ہیں ظالم اللہ ربی علیہ توکل تو انصفات والا اللہ میرا رب ہے اسی اللہ پہ میں توکل کرتا ہوں انیب اور اسی اللہ کی طرف میں پھرتا ہوں دوسرا جواب آیت نمبر پندرہ میں فَلِذَلِكَ فَدْعُوا اسْتَقِمْكَ مَا أُمِرْتَ اسی مسئلے کی طرف لوگوں کو دعوت دیجئے اور مضبوط ہو جائیے جس طرح کہ آپ کو حکم کیا گیا ہے میں تو مَا أُمِرْتَ کا تابع دار ہوں وَلَا تَتَّبِعَ حُوَاءَهُمْ اور تابیداری نہ کیجئے ان کی خواہشات کی وَقُلْ اور کہہ دیجئے آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ مِنْ ایمان لایا ہوں اس پ جو نازل کی ہے اللہ نے من کتاب ان کتاب میں سے وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ اور مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں انصاف کروں گا تمہارے درمیان اللہ ربنا وربکم اللہ میرا بھی رب اور مالک ہے تمہارا بھی رب اور مالک اور پالنہار اور پروردگار ہے لنا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ میرے لئے بدلہ ہے میرے عمل کا اور تمہارے لئے بدلہ تمہارے عملوں کا لا حُجَّتَ بَ کوئی دلیل نہیں ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں اللہ, یجمع بیننا اللہ جمع کر دے گا ہم سب کو ویلیہ المسیر اور اللہ کی طرف ہی واپسی ہے تو آمن تو بیمان زل اللہ من کتاب دوسری کتابیں اگر میرا خلاف کرتی ہیں تو میں ایمان تو قرآن پہ لایا ہوں میرا ایمان تو قرآن ہے تیسرا جواب آئے نمبر ستارہ میں اللہ اللذی انزل بالحق والمیزان تم کہتے ہو ساری کتابیں تیرے خلاف ہے تو اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل فرمایا ہے کتاب کو بالحق اظہار الحقات الحق حق کے اظہار اور اثبات کے لیے ول میزان یعنی تول کی کتاب لاؤ دوسری کتابوں کو اس میزان پہ تول کے دیکھو مایوس قریب یہ ول عطف آف صفت یا الصفت ہے مایوری کے ایو شعین کس چیز نے آپ کو بتا دیا قیامت کی آنے کا ما یدری کا کیا سمجھ... کس نے سمجھا ہے کو شاید کی قیامت ہو نزدیک اور چوتھا جواب کہ ساری کتابیں تیرے خلاف ہیں تو جواب اللہ کا قرآن اٹھا کے تو دیکھو استجیبو لربکم من قبل ایاتی ایوم اللہ مرد لہو من اللہ آیت نمبر سنتالیس میں استجیبو لربکم حکم مانو قبولیت کرو اپنے رب کے حکم کی تابے کرو اپنے رب کی اس سے پہلے کہ آ جائے گا ایک ایسا دن لا مرد لہو من اللہ نہیں ہوگی واپسی اس کے لیے اللہ کی طرف سے نہیں تمہارے لیے کوئی پنا کی جگہ اس دن اور نہ ہی منقیر نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی انکار فائدہ مند پانچواں جواب ساری کتابیں میری تیرے خلاف ہیں تو جواب آیت نمبر باون میں وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا اسی طرح وحی کی ہے ہم نے آپ کی طرف روحًا انکت والعیون میں امام موردی فرماتے قرآنًا قرآن کی وحی کی ہے من امرنا اپنے حکم سے مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ نہیں تھے آپ کے جانتے تھے قبل الوحی مل کتاب ان انتقرال کتاب کہ کیسے پڑھنا ہوگا کتاب کا ولا ال ایمان ولا کیف تدعو الخلق الى الا ایمان فرماتے ایمان تو تھا لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا کہ لوگوں کو ایمان کی طرف کیسے بلائیں گے ولکن جعلناه نورا نهدی به من شاء من عبادنا لیکن ٹھہرایا ہم نے اس قران کو نور ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے جس کو ہم چاہیں اپنے بندوں میں سے و ان کل تهدی الى صراط مستقيم اور یقیناً تو راہ دکھاتا ہے سیدھی راہ کی طرف سرات اللہ اللہ راہ اللہ کی وہ ذات جس کے اختیار میں ہے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ کچھ جو زمینوں میں ہے اللہ تسیر الامور خبردار اللہ کی طرف واپسی ہے سب کاموں کی تو یہ پانچ جوابات دوسرے اعتراض کے تو ساری کتابیں تیرے خلاف ہے تو اس کے پانچ جواب تیسرا اعتراض ہوگا سارے علماء تیرے خلاف ہیں تو اس کا ایک جواب آیت نمبر چودہ میں یہ علماء کیوں خلاف ہے ذرا دیکھو تو سینا وما تفرقو آیت نمبر نہ میں پہلا جواب اور اختلاف نہیں کیا انہوں نے علام یعنی العلم مگر اس کے بعد کیا گیا ان کے پاس علم بغم بین یہ مفول لہو ہے یہ علم والوں نے اختلاف کیا زد زدائی کی وجہ سے آپ اس میں ولاولا كلمه سبقت من ربك الا لجلم مسماगर نہ ہوتا حکم ہو بتاخر العذاب پہلا گزرا ہوا تیرے رب کی طرف سے ایک مقرر وقت تک تلقي بينهم خام خ خا فیصلہ ہو جاتا ہے ان کے درمیان وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم <مبادِهن> اور بے شک وہ لوگ جو میراث میں لیتے ہیں کتاب کو ان کے بعد لفي شك منهم مريب اور اس کا دوسرا جواب ہے ایت نمبر کہ سارے علما تیرے خلاف ہیں تو جواب ام لہم شرکاؤ آئے ان کے لیے اور ہی صدار ہیں من الحمدینی جنہوں نے بنایا ہے ان کے لیے دین میں سے ما وہ لم یازم اللہ کہ حکم نہیں کیا اس پہ اللہ نے امام شاطی بھی نے اپنی کتاب الحتسام جو بدعات کی رد میں بہترین کتاب ہے اس کا اصل یہ آئے ٹھہرایا ہے ام لہم لم شرا الحمدینظم اللہ کلیمۃ الفسلی الم اور اگر نہ ہوتا حکم ہو فیصلے کا جدائی کا اپنے وقت مقرر پر تو خامخا فیصلہ ہو جاتا ہے ان کے درمیان فوراً وَإنَّ لهم بے شک ظالم ان کے لیے عذاب ہے دردناک تو یہ تین اعتراضات سور شورہ میں تھے ان کے جوابات سور ذخرف میں آٹھواں اعتراض آٹھواں شبہ منکرین کا آٹھواں شوبھہ شفات قہری کی رد آیت نمبر 86 میں آٹھواں شوبھا ان کی نزدیکت میں نجات ہے ان اولیاء کی نزدیکت میں کیونکہ یہ ہماری سفارس کریں گے تو جواب آیت نمبر چھیاسی ولا کلین مندنی شفات اور مالک نہیں ہے وہ لوگ چن کو یہ مشرک پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ مالک نہیں ہے شفات شفارس کے اللہ من شہد بالحق مگر وہ ہی سفارس کر سکے گا جس نے بیان کیا تھا حق کا وہ یا لمون اور یہ جاننے والے بھی ہوں جس کو شفارس جس کے لیے کریں شفاعت اسے جانتے بھی ہوں یہ نہیں کہ نہ جان نہ پہچان اور شفاعت اس کے لیے کریں سورہ دخان میں نوہ شبہ تھا نواں شبہ کہ ہاں ہم انہیں پکارتے ہیں یہ ہماری باتیں اللہ ہماری باتیں ان کو سناتا ہے کہ دیشی چیواوری اور یہ ہماری حالت سے واقف ہے تو جواب آیت نمبر چھ میں انسمی العالیم بے شک یہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے اس سمی اور علیم کو چھوڑ کے تم مخلوق کے در پہ سجدے کیوں کرتے ہو تم اپنے عقیدے کو شک پہ بنا کرتے ہو کہ دیشی چواوری جاسیہ میں دسواں شبہ تھا ہم اپنے بڑوں کے دین پر ہیں اپنے آبا کے تابے دار ہیں تو اس کا جواب آیت نمبر اٹھارہ میں اور سورت میں بارہ دفعہ لفظ آیات آیا ہے یعنی آیات اور شریعت کے پابند بن جاؤ سورہ جاسیہ میں بارہ دفعہ لفظ آیات اور آیت نمبر اٹھارہ میں دسویں شبہ کا جواب ہے سما جالنا کا الا شری آتی من المری فتب پھر دیکھو ٹھہرایا ہے ہم نے آپ کو الا شری آتیم من الامر ایک واضح دین پر من المری حکم میں سے قانون میں سے تو آپ اس واضح دین کی تابداری کیجیے ولاب اللہ دین اللہ اور تابداری مت کیجئے ان لوگوں کی خواہشات کی جو نہیں سمجھتے تو دین شریعت جو واضح اللہ نے بھیجا ہے اس کی اتباق اور اپنے آبا کی کیوں اور سورہ حامیم احقاف میں گیارہواں اور آخری شبہ اس کی تردید ہے سورہ حامیم احقاف میں گیارہویں شبہ کی تردید ہے کہ ان کی قربت میں نجات ہے تو جواب آیت نمبر اٹھائیس میں نجات تمہیں توحید میں ملے گی ولا فلان سرمدین تخذہی قربان علیہ تو کیوں امداد نہیں کی ان کی ان لوگوں نے جن کو انہوں نے پکڑا تھا اللہ کے سوا کیوں امداد نہیں کی نہ کیوں امداد نہیں کی ان کی ان لوگوں نے جن کو انہوں نے پکڑا تھا اللہ کے سوا قربانا حال ہے تقرر اللہ زاد المسی میں ابن جوزی مانا کر دیں قربان اس حال میں کہ ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے تھے آلیہ تن انہوں نے پکڑا تھا ان کو آلیہ تو وہ ان کی امداد کیوں نہیں کرتے بلزلو عنہم بلکہ گم گئے ان سے ان کے سارے معبود ان وزال قانون یفتر یہ ان کا جھوٹ تھا اور وہ جو کہ جھوٹ سے بنانے والے تھے تو ان حوامیم میں سر حام مومن میں مسئلہ مقصدی بیان ہوا سارے حوامیم کا مقصد نفی فی دعا تو حوامیم میں پھر اس کی تفصیل ہے سر حام مومن میں طریقہ تبلیغ کا حامیم سجدہ میں چار شبہات کا جواب حامیم شورہ میں تین شبہات کا جواب حامیم زخرف میں آٹھویں شبہ کا جواب حام دخان میں نوے شبہ کا جواب حامیم جاسیہ میں دسویں شبہ کا جواب اور حامیم احقاف میں گیارہویں شبہ کا جواب اور ان شاء اللہ عزیز کل پھر سر محمد پڑھیں گے اقول ہادہ اللہ علیم فاستغفروه سامسلم هو الغفور الرحیم اللہ فی رزاق و حضیر الاسلام وجاََسلام رجائنا لا الہ الا انت المستعان وعليک البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیو العلیم وتبع علینا انکا انت الطواب الرحيم برحمتك يا رحمة الرحیم